اللاء على اليك واصحابك يا نور الله شافع يوم النشور صلى الله تعالی عليه وعلی سلمہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجبر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلوا والحبیب صلى اللہ تعالی علی محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیك یا سید یا رسول اللہ میرے محترم اور میٹھے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑی خوش بختی کا بڑی ہی بھرا دن ہے ان خوش نصیبوں کے لیے بالخصوص ان خوش نصیبوں کے لیے جو اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور وقوف ارفا کی سہارت پا رہے ہیں میدان عرفات میں حاضر ہیں لبئی کلبئی کی سدائیں لگا رہے ہیں رب تبارک بطالہ کی بارگاہ میں رجوع لا رہے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے خوف سے اس کی بخشش مانگ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں اللہ تبارک بطالہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں بڑی ہی صحاطوں بڑھا بڑی ہی خوش بخت بڑھا اور بڑی ہی جو ہے وہ جسے آپ کہیں خوش نصیبیوں بھرا دن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت میدان عرفات میں حاضر ہیں اللہ تبارک وطالیہ ہمیں بھی باد حاضری نصیب فرمائے اور حج مبرور کی سانت اللہ تبارک وطالیہ ہم سب کو عطا فرمائے آج کے اس مبارک دن میں عرب شریف میں آج یوم عرفہ ہے اور مدنی چینل پر آج آپ خصوصی ٹرانسمیشن فیضان حج یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ شاء تلاوت اکرام پاک بھی ہوگی نہ صرف مقبول صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہوگی اور اسلامی مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے حج کے مقاصد کیا ہیں حج کی حقیقت کیا ہے اللہ والوں کا انداز میدان عرفات میں کیا ہوا کرتا تھا اور الحمدللہ للہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت مولانا مفتی حافظ محمد حسن اتاری مدنی حافظ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ ہیں حج کے دن خطبہ بھی ہوا کرتا ہے تو آج انشاءاللہ شاء آپ کو اس لازوال خطبے میں سے مدنی پھول سننے کو ملیں گے جو خطبہ دینے والی ذات پیار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضور نے جو مبارک خطبہ دیا جسے خطبہ حضرت الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بالخصوص انشاءاللہ اللہ اس سے بھی مدنی پھول بیان ہوں گے اور ہم اپنی قبر و آخر کی تیاری کی کوشش بھی کریں گے اپنے اعمال اپنے اخلاق اپنے کردار اپنی گفتار اپنی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو اس خطبہ حضرت الوداع کی روشنی میں بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں گے اور پیار آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک لازوال پیغام دیا اور جو ایک آفاقی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے خطبہ حجت الوداع کے اندر بیان فرمائیں انشاءاللہ اس سے بھی ہم برکتیں حاصل کریں گے اور اس کا بیان بھی سنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے ہمیں اعمال حسنا بجا لانے کی توفیق رفیق محمد فرمائے آئیے ابھی سنتے ہیں خلاوت کے پاک سلحیب صلی اللہ تعالیٰ علام الحمد اللہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے استائی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ ازب اللہ کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجئے برکتیں حاصل ہوں صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله پاک سن چکے ہیں ناطرسلم مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے مدنی چین کے ناظرین اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں بالخصوص باب المجنا کراچی میں دھار بارش کا ایک سلسلہ ہے اور بابر مجنا کراچی کے کچھ علاقوں کے اندر تقریباً سیونٹی ملی میٹر بارش جو ہے یہ برس چکی ہے یہ بہت ہیو اور ہیوی رین ہے جس کی بنا پر عاشقان رسول بیچارے چارے و عالم کے اندر بھی ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں آفیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت والی خیر والی اور رحمت والی بارش عطا فرمائے تقریباً گیارہ افراد میری معلومات کے مطابق ناقص معلومات کے مطابق ابھی تک بیچارے جاں بھگ ہو چکے ہیں تو بارش کا موسم ہے اس میں احتیاط سے بھی جو ہے وہ کام لیجیے بجلی کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان سے دور رہیے بجلی کے آلات سے اور بجلی کی تاروں کو اگر آپ کہیں گرا ہوا دیکھیں تو وہاں سے بھی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ گزریں اور دعا ہے اللہ تبارک آپ سب کی آپ سب کے گھر بار کی اللہ حفاظت فرمائے بارش کے مضر اثرات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے جن کا نقصان ہوا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے انہیں نیم البدل عطا فرمائے آئیے ابھی نادر صلی اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں پم آہ نہیں بھائی اتنی ہیوی رین میں بھی ماشاءاللہ اللہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے مبلگین سازۂ کرام میرے تشریف فرما ہیں ان کو بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ عرفات وکوف مینا مضلفہ کی بہاریں اور بادب گمبد خضرہ شریف کی زیارت اللہ تبارک و تعالی ظاہری آنکھوں سے نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استاد uh, صاحب uh, حج کا آج دن ہے uh, عرب شریف والوں کے لیے تو ایک وقت وہ بھی تھا جب پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مک مدینہ تجیبہ سے مکہ مکرمہ زاد حل شرف عظیمہ حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ اس کا کچھ سنہریوں کو مناظر حضور آ رہے ہیں صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی کچھ ارشاد فرمائیے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ہجرت کے بعد یعنی جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد با اتفاق علماء آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے ہجرت الوداع کے موقع پر البتہ ہجرت سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے حضور الصلاۃ اسلام نے حج فرمایا نہیں فرمایا بعض محدثین کے مطابق بعض صحابہ کے مطابق حضور الاصلاط اسلام نے دو مرتبہ حج فرمایا اس سے پہلے بعض نے کہا ایسا نہیں بلکہ حضور علیہسلاسلام ہر سال حج فرمایا کرتے تھے کیونکہ حضر الایہ اسلام تشریف لے جایا کرتے تھے مینا کے خیموں میں وہاں پر آپ دعوت دین بھی دیا کرتے تھے اور چونکہ حج ہر سال ہوا کرتا تھا تو اس لیے جب دوسرے لوگ کرتے تھے تو یہ بعید ہے کہ حضر الاصلاط اسلام خود حج نہ فرماتے ہوں لیکن ہجرت فرمانے کے بعد جب نو ہجری میں حج فرض ہوا تو اس میں حضرت السلاط اسلام نے اس کے بعد فقط ایک ہی مرتبہ آپ نے حج فرمایا ہے جو حجرت الوداع کے نام کے نام سے اور دیگر کئی ناموں سے یہ جو حج ہے مشہور ہے اس کو حجت التمام بھی بولتے ہیں حجت البلاغ بھی بولتے ہیں حجرت الوداع بھی بولتے ہیں مختلف نام اس کے کتب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں بعض علماء نے سیرت کی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا یہ جو آخری موقع تھا حج کا تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ حج کی حکمتیں بھی بیان کی جائیں گی حج کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا تو اس میں سے امید مبلغین تفصیل بیان کریں گے تو ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ آپ نے عنقریب دنیا سے تشریف لے جانا ہے پردہ فرما جانا ہے تو اس لیے حضرت اسلام نے اسلام کے جمی احکام کو مختصر انداز میں بیان کرنے کے لیے ایک جامع انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ نے حج کا اہتمام فرمایا سبحان اللہ اور آپ نے اعلان کیا یعنی جانے سے پہلے ہی اعلان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سال حج فرمائیں گے اللہ اللہ اللہ تو سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک خوشی کا دور دورہ ہو گیا تھا مدینہ منورہ اور عریب قریب کے علاقوں کے اندر اور صحابہ کرام علی مردوان نے ایک جمع غفیر نے حضر الصلاۃ اسلام کے ساتھ جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی کہ ہم نے حضر السلاط اسلام کے ساتھ حج کرنا ہے اور اریب قریب کے علاقے کے لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ آنا شروع ہو گئے تھے اور حل ایک مدینہ منورہ کے اندر ایسی چہل پہل ہو گئی تھی کہ گلیوں کے اندر ایک بھیڑ ہو گئی تھی کہ کندھے سے کندھا وہاں پہ چھلتا تھا اس قدر وہاں پر رش ہو چکا تھا لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا کہ نر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے لیے جائیں گے حضور علیہ اصلاۃ نے بھی اہتمام فرمایا ہوا تھا حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا جو پیچھے رہ گئے جو جا نہیں سکتے تھے اور اس دفعہ حضر اللہ اسلام نے سفر جو اختیار کیا اس میں عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ ازواج متحرات میں سے کسی ایک کا نام نکلتا تھا قرآن کے اندر تو وہ ساتھ جاتی تھیں لیکن اس سفر حج کے اندر حضر الصلاط اسلام تمام ازواج متحرات کو اپنے ساتھ لے کر گئے سب ساتھ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت یمن کے اندر تھے وہ وہاں سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے لیے چلے یہاں سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور الصلاط اسلام کے ساتھ چلی یعنی ایک شوہرا تھا اور ایک گہما گھیمی تھی اور ایک خوشی کا دور اللہ اللہ تھا, دھوم, تھا دھام دھام تھی دھوم دھام تھی اللہ اللہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح لوگوں کے ساتھ پچیس زی قادہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے اور باہر آپ ذوال خلیفہ کے مقام پر تشریف لائے مدینہ منورہ سے اور ہے جس کو آج کل ابیار علی ہیں تو اس مقام پہ حضر الیہصلاۃ اسلام نے پورا ایک دن رات گزارا زہر سے لے کر آپ نے فجر تک کی نمازیں اسی مقام پر ادا کی اور یہیں سے حضور علیہ السلاط اسلام نے حج کا احرام باندھا اب حج کا احرام باندھنے کے حوالے سے کہ حضور ال استاط اسلام نے حج کا احرام کس وقت باندھا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ حضور السلاط اسلام نے جو حج فرمایا جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ فرض ہونے کے بعد آپ نے ایک, ایک مرتبہ حج, حج, حج کیا لیکن بہت سارے معاملات جب آپ سیرت کی کتابوں کے اندر حج کے حالات کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو مختلف صحابہ سے مختلف روایتیں ملیں گی جی وجہ اس کی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعل کو بار بار کر کے دکھایا تو جس, جس انداز میں دیکھا اس انداز میں اس نے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کام کو بیان کیا آپ جسے احرام باندھنے کے حوالے سے تین طرح کی روایتیں یہ کتابوں کے اندر ملتی ہیں جی ہم جو اہناف ہیں حنفی ہیں ان کے نزدیک احرام باندھنے کا جو وقت مقرر ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بندہ دو رکعت نفل ادا کر لیتا ہے اور اس کے بعد تلبیہ پڑتا, اس کے بعد نیت کرتا ہے احرام کی اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑتا ہے تلبیہ یا کے قائم مقام جو بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے تو یہ احرام کا ہمارے نزدیک وقت ہے کہ اس وقت تلبیہ کہے گا اور اس وقت احرام باندھ لے گا حضر الرط کی ایک روایت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہی ملتی ہے کہ آپ نے اس وقت ہی احرام باندھا ذوالحلیفا کے مقام پہ دو رکعت نماز ادا کی پھر آپ نے احرام باندھا اور تلبیہ آپ نے پڑھی جی بعض میں یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لائے مسجد کے صحابہ کا جمعے غفیر تھا کیونکہ سارے کے سارے اس مقام پر نہیں آ سکتے تھے تو وہاں اگر دوبارہ حضر الصلاۃ اسلام نے بلندباس سے تلبیہ کہی تو بعض صحابہ نے کہا نہیں حضر الصلاۃ والسلام نے اس وقت تلبیہ کہی ہے پھر اس کے بعد حضر الصلاۃ اسلام اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے جب وہ اونٹنی کھڑی ہوئی لے کر حضر الصلاۃ پر بالکل آرام سے تشریف فرما ہوئے تو اب بلند آواز سے حضرت اسلاط والے نے دوبارہ تلبیہ کہی تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں اس وقت حضر الصلاح السلام نے تلبیہ کہی ہے لیکن صحیح ہے کہ تینوں مقام پر حضور حضر اللہ اسلام نے تلبیہ کہی تھی اور احرام آپ نے شروع کے اندر ہی باندھ لیا تھا پھر اس کے بعد یہاں سے مدینہ منورہ یہ کافلہ روانہ ہوا ایک ذوق و شوق یہ تھا کہ جس بلندی پر چڑھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند سے اللہ اللہ اب حضور اللہ اسلام کی موجودگی میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جانا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہو حضر السلط اسلام کو پروانہ بار صحابۂ کرام علیہ دیکھ رہے تھے اللہ اللہ اللہ اچھا اب یہاں پر علماء نے مختصر میں کرتا ہوں تاکہ دیگر اسنائی بھائی بھی اپنے مدنے پھول دے سکے کہ ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ صحابۂ کرام علیہ اردوان کی جو تعداد بیان کی گئی وہ مختلف بیان کی گئی جی بعض نے کہا کہ ایک لاکھ بعض نے کہا ایک بعض نے کا ایک اب ان میں بہت بڑی صحابہ کرام علی مردوان کی تعداد وہ تھی کہ جو صرف ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوئے اللہ اللہ اور اللہ یہ اللہ بہت بڑی تعداد کا موقع یہی تھا کہ ڈھونڈے ڈھونڈے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے انہیں لاکھوں کا ہزاروں کا جمع غفیر تھا اس میں حضر علیہ اسلام کی زیارت کے لیے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے تو یوں ان کا ایک ذوق و شوق تھا کہ ہم اپنے اقال اسلاط اسلام جن پر ایمان لے کر آئے کیونکہ ایمان اس طرح لائے تھے بہت سارے کہ ان کے پاس صحابہ پہنچے تھے جی اللہ تعالیٰ جی اور وہ ان پر ایمان لے کر آ گئے جی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکم مکرمہ میں بےحد ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا لیکن ابھی تک زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے بہت سارے مشرف نہیں ہوئے تھے ان کو مقدرمین جو کہا جاتا ہے ایک کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق جو ہے تابعین کے طبقے کے اندر یہ شمار ہوتے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد جو مشرف نہیں ہوئی تھی اس وقت دیدار سے وہ خاص طور پر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے حضر السلاۃ والسلام کی باتوں کو سننے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں کہ احرام باندھنے کے حوالے سے کہ احناف کے نزدیک بھی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی ہے کہ پہلے دو رکعت نماز پڑی پھر احرام باندھا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ احرام کی چادریں تو پہلے باندھی جاتی ہیں وہ غالباً احرام کی نیت جی کے حوالے سے آپ یعنی احرام اصل دیکھیں ہمارے, دیکھ جی ہمارے دیکھ دیکھ جی احرام بولا جاتا ہے دو چادروں کو جی, جی دو چادرے اصل میں احرام نہیں ہیں احرام تو نام ہے ایک کیفیت کے اندر آنے کا جس کے بعد آپ کے اوپر کچھ پابندیاں لاحق ہو جاتی ہیں آپ ایک نیت کر لیتے ہیں نیت کے ساتھ آپ تلبیہ کہہ دیتے ہیں باقی یہ جو ہمارے عام طور پہ احرام کی چادریں جاتی ہیں حقیقت یہ احرام نہیں اس کو مجازن احرام کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ ممنوع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے احرام کی نیت کر لی تو آپ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے تو اس لیے یہ دو چادریں پہلے سے پہن لی جاتی ہیں تو اس وقت نیت کرنا اور نیت کے ساتھ تلبیہ کے نا یہ حقیقت یہ احرام احرام کا مطلب یہ ہوا نا کہ حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیں اب یہ دو چادریں انسان نے پہن لی تو اب صرف یہ جیسے بیان کیا گیا تو یہ سلے ہوئے کپڑے اپنے اوپر جو ہے نا وہ مطلب ناجائز ہو گیا وہ نہیں پہن سکتا نیت کرنے کے بعد تو نیت اصل ہے جیسا کہ آپ تلبیہ دونوں تلبیہ بھی تلبیہ بھی تلبیہ نہیں کہے گا تو احرام تلبیہ ہے تلبیہ نہیں کہے گا یا تلبیہ کے قائم مقام کو تصبی اللہ اکبر تحلیل اس نے گہلا اتنی کوئی بھی اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کر لیا سنت طلبیہ یہ کہ تلبیہ کہا جائے تین مرتبہ کہا جائے بہتر ہے لیکن اگر تلبیہ کے علاوہ کچھ اور بھی کہہ لیا سبحان اللہ کے لیے لیکن متصراً نیت کے اس کو یہ تلبیہ کہنا ہوگا یا اس کے قائم مقام کو چیز اچھا سوال کیا حاجی بلال نے کہ مطلب احرام لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ احرام کی دو چادریں احرام ہوتی ہیں آپ نے ماشاءاللہ اچھی وضاحت کی لوگ جب تھکے ہوئے پہنچتے ہیں مکے میں تو وہ میلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ احرام کھول کر ہم نہائیں گے تو ہمارا احرام کھل جائے گا اور ہمیں دم دینا پڑ جائے گا ایسا اس میں دو باتیں ہیں دیکھیں ایک ہے کہ احرام کی چادریں بدلنا تو جائز ہے ٹھیک کہ پانی ڈال لیا مکہ مکرم اچھا مکہ مکرمہ پہنچنے میں بھی علماء نے مکہ اور مدینے میں فرق کیا ہے پہنچنے کے آداب میں سے کہ مکہ مکرمہ بندہ پہنچے تو بس سامان اگر ضائع ہونے کا اندیش ہے تو اس کو رکھے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں کابت اللہ مشرفہ میں حاضر ہو جائے نہ اللہ اللہ جا کے فوراً وہ طواف وغیرہ کرے اور فارغ ہو جائے لیکن اگر جیسے کچھ تھکا ہوا ہے نہیں کر پا رہا فوری تو اب اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جسم پہ پانی ڈالوں یا بو آ رہی ہے جسم کے اندر سے اب مسجد میں جانا ہے اس کے وہ کہہ رہے کہ میں پانی ڈال لوں جسم پر تو میل نہ ہے پانی ڈال لے تاکہ جو بو آ رہی ہے وہ دور ہو جائے تو یہ ڈالنا تو جائز ہے اور وہ چادریں تبدیل کرنا بھی جائز ہے اس کا لیکن اگر چادریں ناپاک نہیں ہیں یا بہت زیادہ کسی کی اے میری نہیں ہے کہ جو لوگوں کو متوجہ کریں کہ کیسے گندے کپڑے کے اندر آجے. عوام, عوام کو ہیں اگر ایسی نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بندے کا احرام میلہ کچیلا ہونا چاہیے یعنی اللہ, اللہ, حلو حلو اللہ حلو تبارک حلو و تعالیٰ ویسے ہمارا دین جو ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے اِن الماع یوشب المتعرین ان اللہ یوشب الطوبین و یوشب المتعرین اللہ طبع کرنے والوں کو اور تہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے الامان و یا الاسلام بنیا الافا اسلام کی بنیاد جو ہے وہ نزافت کے اوپر رکھی گئی ہے لیکن جب حادی کے بارے میں پوچھا گیا بول سا ہادی پسندیدہ تو فرمایا حادی جو گندا میلا کچیلا ہے اور بڑا گندا بال ہے وہ اللہ کی مار کیونکہ اللہ یہ اللہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ جب ایسی حالت میں کسی کے پاس جاتا ہے کہ اس کے کپڑے میلے کچلے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں تو یہ رحم پیدا رحم کو ویسے عام آدمی کے پاس جائیں تو اس کے رحم پیدا کرنے والی کیفیت کو کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو متوجہ کرنے والی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس حالت میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہے تو براد کپڑے آم بدلنا آم احرام کی چادریں بدلنا یہ جائز ہے لیکن اگر کوئی ایسی ضروری نہیں ہے آپ کو بدلنا تو نہ بدلیں ایسے ہی کپڑوں کے اندر آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں دیوانہ وار اللہ تباع صلاح کی بارگاہ میں کل بارہ ہمیں بھی یہ تلبیہ پڑھنے کی توقی قطع فرمایا مدن کے ناظرین بڑی سارد مندی کی بات ہے ابھی بھی تلبیہ جیسے ہم نے پڑھا ہے اور آپ نے گھر میں بھی اس کو جو ہے پڑھا ہوگا اور کچھ اشاعت جو ہے وہ کسرت بھی کرتے ہیں پڑھنے کی لیکن احرام جب بندہ مان لیتا ہے اس وقت جو تلبیہ پڑھنے کا ایک ذوق ہے ایک شوق ہے اور ایک سرور ہے نا وہ الفاظ میں بھارت بیان نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں وہ ذوق اور وہ شوق بھی نصیب فرمائے امید طور پہ سرد دیکھا ہے کہ لوگ ایسی حالت میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں کچھ اس پر بھی مدری پول ہو جائیں کہ جو ہم جنہوں نے جانے کی نیت کی ہوئی ہے جو ارمان دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے ان کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہو جائے اب ظاہر سی بات ہے بندے کے جسم سے جو ہے پسینہ بہہ رہا ہے اور اس کی اتنی چلنے کی پریکٹس بھی نہیں ہے اب جو ہے اس کو چلنا بھی پڑ رہا ہے اور کچھ گرمی بھی جو ہے وہ اپنی بہاریں لٹا رہی ہے وہ بھی ہے کھانا جو طبیعت میں موافق ہے وہ بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہے اچھا پانی ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں مل رہا تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو بندہ بعض اوقات جسے آپ بولیں گے آؤٹ کنٹرول ہو جاتا ہے تو کیا آؤٹ آف کنٹرول ہونا ہے انڈر کنٹرول رہنا ہے کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں اصل میں دو باتیں بالخصوص اگر کس ہیں؟ عمرے یا حج پہ جانے والے جی یہ دو چیزوں کو پیش نظر رکھیں نا اول تو پہلی پہلے ان دو باتوں سے پہلے بات کہ اس کے لیے اگر آپ اچھے ماحول کو پہلے سے اختیار کر لیں سبحان اللہ امیر اہل سنت کے جو ملفوظات ہیں وہ آپ سنیں حج کے حوالے سے عمرے کے حوالے سے جو آپ نے اکثر مدنی پھول دیے ہیں اس کو آپ سنیں تو ایک تو ویسے ہی کیفیت ان شاء اللہ تبارک و پیدا ہو جائے گی آشقان رسول کی مدنی راہل کے اسلامی بھائیوں کی اگر آپ کو صحبت مل جاتی ہے جو اچھے طریقے سے آپ کو لے کے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا آپ کے یوں کہ لیں کہ ایڈوانٹیج ہے اور ایک بہت بڑی آپ کی سادت ہوگی کہ ایسا ماحول آپ کو مل جائے تو پہلے ہی سے اس کی آپ تیاری شروع کر دیں جیسے اکثر ہمارے عبدالحبیب بھائی وغیرہ اور دیگر اسلامی بھائی بیان کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے تو وہ چیزیں آپ پہلے سے سن لیں تاکہ ذوق و شوق آپ کا ویسے ہی برقرار ہے باقی میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ دو چیزیں بالخصوص اگر وہاں پر ایک تو بہار شریعت میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دوران سفر خاص طور پہ یہ مقدس سفر جو ہوتے ہیں اس میں آزمایا جاتا ہے یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ راہ چلتے فرشتے جو ہے وہ آ جائیں کہ جو آپ سے ملاقات کریں اور آپ کی وہ آزمائش کا وقت ہوگا بعض اوقات بارش میں لکھا ہے کہ راہ چلتے آدمی الجھ جاتے ہیں وہ امتحان ہوتا ہے تو سب سے بنیادی چیز ہے صبر اگر صبر نہیں نا تو پھر اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس وقت کر لیں گے بعد میں جب آپ وہ کر گزریں گے اپنے گھر پہنچیں گے یا اپنے ہوٹل پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ کو افسوس ہوگا طب کہ یار کاش میں اس طرح, طرح نہ کرتا مینا میں آپ جا رہے ہیں کیونکہ مستلفہ سے جب, جب مینا کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک رش ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا کہ اس میں دھکے بھی لگ رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو صبر کر گیا نہ کر گیا صبر وہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن صبر کر جائے بندہ تو پھر اس کو ہمیشہ اس کا لطف آتا رہے گا ورنہ برحال اس وقت کسی کو سنا دی کسی کو آپ نے دھکا دے بھی دیا تو دے تو دیا آپ نے جو کرنا تھا لیکن بعد میں آ کے پھر اس کو آپ کو افسوس زندگی بھر رہے گا کہ یاری میں نے کیا کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا چل رہا ہوتا سر معاملہ بندہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور وہ صبر بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دھکا دوبارہ آگے لگتا ہے تو اب وہ صبر کا اس نے پیچھے چھ میں کھائے سب کے برابر جو آگے بن ہے نا اب اس کو دھکا جہاں دینا ہے یہ رویش کیسی ہے نا کے ہے صبر ہی کا موقع ہے صبر بندے نے جہاں سفر کیا ان شاء اللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا لطف آپ کو آئے گا آپ بس ٹھنڈے ہو جائیں وہاں پر ٹھنڈے ٹھنڈے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ ہوگا نے سنت نے ارشاد فرمائی کہ جو بھی سفر ہرمعین طیبین اختیار کرے اسے چاہیے کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہو جائے زبان سے گونگا ہو جائے اور کانوں سے بہرا ہو جائے وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا آنکھوں سے اندھا اس طرح ہو جائے کہ اس سے اللہ کی جو باندیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ان کی طرف نہ دیکھے کہ گناہ ہے مکہ مقت المکرم حرم مکی میں ایک گنا ایک لاکھ گنا کے برابر ہے اور ایک نیکی بھی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائے حفاظت کرے حرام چیزوں سے اور زبان سے گونگا اس طرح ہو جائے کہ آپ گئے ہیں وہاں حج بیت اللہ کرنے کے لیے سفر ہر مہینہ طیبین ہے مبارک سفر ہے اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے گئے ہیں اللہ سے محبت کا اظہار کرنے گئے ہیں اللہ سے وفاداری کرنے گئے ہیں تو وہاں جا کر اپنی زبان کو ایسی جگہ استعمال نہ کریں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے غیبتیں چغلیاں غصہ کر دینا ڈانٹ دینا معد اللہ گالی بک دینا وغیرہ وغیرہ منتظمین جو جنہوں نے ان کے لیے انتظامات کیے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے انہوں نے جمع کروائے ہوتے ہیں ہوٹل کا پروبلم آتا ہے گاڑیوں کا پروبلم آتا ہے اس میں واقعی مطلب اچھے اچھے ہائپر ہو جاتے ہیں اور ہائیپر تو ہونا ہے جی جیسے بھی آٹھ لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے ایک بندے کا آٹھ لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے اب آپ اس کو بولیں وہ ہائپر بھی نہ ہو تو یہی تو کیا کرے دیکھیں نہ ہائپر ہو نہ وہ اپنی رہائش کا وہ فکر کرے وہ تو پھر کرے کیا کرے تو پیسے تو لگائے ہوئے نا جی یہ تو ریلیٹی بات ہے پیسے تو آٹھ لاکھ روپیہ جو بندہ دے کے وی آئی پی آپ پہ جا رہا ہے سلمان بھائی مشکل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں صبر تو کرے انسان صبر ٹھیک ہے ہمارا بولنا آسان ہے مطلب کرنا مشکل ہے لیکن مشکل کام کو کیا جائے یہ وہی تو پائے گا نا جی اجر تو وہ پائے گا تو صبر بھی ایک آزمایا جاتا ہے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ مطلب ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ آپ کے سامنے آ گیا ہو آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہو اور یہ بھی ہم نے سیکھا ہے کہ سعید و نا خضر علیہ صلاح السلام الایاس علیہ اللاۃ السلام عرفات میں موجود ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے جن سے جن کو ڈانٹ رہے ہوں توبہ نعد باللہ سفر اللہ وہ کہیں اللہ کے نبی نہ ہوں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الایاس علیہ صلاح السلام, السلام ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے وہاں جو ہے وہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور دوسری بات جو ہے وہ زبان سے گونگا ہو جائے تیسری بات جو ہے وہ کان سے بہرا ہو جائے کہ کسی کی برائی نہ سنیں کسی کی چگلی نہ سنیں اور اپنے کانوں کو حرام چیزوں سے محفوظ فرمائے اس طرح انشاءاللہ اللہ اس کو سفر حرمین طیبین میں سوز بھی نصیب ہوگا آئے آئے اور آئے یہ آنکھیں بھی بہنے لگیں کی اسی بات کو وہ کنکلوژن ہو جائے گا اس پر آپ فرماتے ہیں نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ لائق منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرا نواز و بندہ پرور ہے نہ پاک میں بھی ہے نا کہ فمن فور ہن الحجا فلا رفس ولا فسوکا ولا جدال <تصفيق> جدال بھی نہیں کرنا جھگڑا بھی نہیں کرنا اب چاہے وہ دھکا پانچویں بار لگا ہو یا ساتویں بار لگا, <احسن> لگا ہو ٹھیک ہے یہ تو پروردگار نے فرما دیا کہ جو حج کا ارادہ کر لے تو خاص ان تین چیزوں کو اپنے سامنے رکھے بےہدا بات نہیں کرنی ٹھیک کوئی رفس نہیں ہونا چاہیے فسوک نہیں ہونا چاہیے کوئی گنا نہیں ہونا چاہیے اب اس میں زبان سے شادر ہونے والے گنا بھی آ گئے آنکھوں سے شادر ہونے والے گنا بھی آ جاتے ہیں کانوں سے شادر ہونے والے گنا بھی کسی قسم کے گناہ نہ ہو حد امکان آدمی بچتا رہے وہ اللہ فی الحج اور جھگڑا نہ کرے خاص طور پر اس کو بیان کیا گیا کیونکہ مقام صبر ہے جی. لوگ زیادہ ہوتے ہیں جی. تکلیفیں ہوتی ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں تو جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں مد تو دینا سلام لیجیے غلام آیا اچھا تکلیف جو ہے مکے شریف میں بھی ہوتی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی ہوتی ہے جس کا اظہار مطلب کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو قبلے کی طرف منہ کروایا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر دو اس طرح کرو اس طرح نہیں کرو اٹھا بھی دیا جاتا ہے ایک مرتبہ مطلب حاضری تھی تو حاضر تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو تکلیفوں کا سامنا تھا اسی طرح کی تو کچھ ہی فاصلے پر پیچھے ہی دو پاکستان سے تعلق رکھنے والے زائرین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک اونچی آواز سے اونچی آواز اتنی کہ مجھ تک پہنچ گئی کہ انہوں نے گویا کہ مجھے نصیحت کر دی میں اس کو یہ سمجھا کہ وہ آپ میں بات کرتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے سلمان بھائی کہ یار دیکھو ہم سے اتنی تکلیفیں نہیں برداشت ہوتی ہم جو ہے لڑ پڑتے ہیں ہم غصہ ہو جاتے ہیں جو یہاں آ کر منع کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان سے لڑنے کی کیا ضرورت جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہے ان کے آگے اونچی آواز سے ہم کیوں بات کر رہے ہیں ان سے جھگڑتے وقت ایسے موقع پر ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے وہ دونوں افراد آپ سے بات کر رہے تھے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کتنی تکالیف آئیں انہوں نے کیسی تکلیفیں برداشت کی ایسی تکلیفیں تو ہمیں نہیں آ رہی نا جب انہوں نے ایسی ایسی تکلیفیں توحید کا کلمہ پڑھنے پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار کرتے وقت برداشت کی تو کیا ہم اس طرح کی تکلیفیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برداشت نہیں کر سکتے اصل میں اس پہ تو شفات کی بشارت ہے جو مدینے میں آنے والی تکالیف کے اوپر صبر کا بنا ہے اس کے لیے شفاعت کی بشارت دی گئی اس کے لیے میں شفاعت کروں گا اچھا اب بندہ <coughs> اصل میں وہاں وہی بنیادی چیز تو ایک بات تو میں صبر والی اس کر رہا تھا دوسری بات وہی جو میں نے خاص نوٹ کی میں نے بیان بھی کی پہلے مدینہ چینل پر آنکھوں کا کفل مدینہ یہ بہت وہاں پہ ضروری ہوتا ہے تو صبر اچھا ایک بات وہاں یہ کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن اس میں خاص طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم وہاں پر اپنی غلطیوں کے اوپر نظر رکھیں جب ہم اپنی غلطیوں کے اوپر نظر رکھیں گے تو دوسری کی غلطیوں کی طرف نظر کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی جیسے خاص آج کا دن ہے عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتی ہے جی اور جی وہاں چڑھ چڑھ کے رومال لہرا رہی ہوتی تو اس کو غلط قرار دیا گیا کہ یہ چیزوں سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو غلط قرار دیا گیا لیکن صاحب بہار شریعت نے بھی اور امام علیہ سنت نے بھی اس بات کو قرار دیا کہ ان کی طرف توجہ نہ دے کیونکہ یہ وقت دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا یعنی ہم میں جب گیا پہلی دفعہ تو چونکہ ایک نظر ہے تو پتا چلتا ہے کہ غلطیاں کر رہے ہیں لوگ اب طرح طرح کی باتیں نظر آتی تھیں لیکن میں یہ چیز دیکھتا تھا کہ وہاں جاتا ہے جو پہلی دفعہ دوسری مرتبہ بڑی مشکل سے پہنچتا ہے تو روتا ہوتے وہ ہم بجائے اس کے کہ وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اسلح کے لیے تو ایک الگ چیز ہے بتانا لیکن اصل چیز یہ دیکھیں کہ یاری اللہ کی بارگاہ میں گریا ازاری کیسے کر رہا ہے رو کیسے رہے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کس طرح دعا کر رہا ہے کیا میری کیفیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو ان کی خوبیوں پہ نظر رکھتے رہیں اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتے رہیں تو یہ چیز بندے کو صبر کرنے پر بھی ابھارے گی اور اس کی کیفیت کو تبدیل کرتی پیچھے جائے گی آ, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا آ, میں ویسے ہی اب تو تھوڑا صحیح ہو گیا پھر اور کمزور تھا تو آ, وہاں آتے بڑے بڑے نائجیریا کے اور دوسرے ممالک کے ایسے لمبے تڑنگے ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں لگتے اوہو. تو میں طواف کر رہا تھا اکیلا تھا گھر والے تھے نہیں طواف <laughs> کرتے کرتے وہ میرے پیچھے سے سوڈان کا تھا لمبا چوڑا سے مجھے انگلی سے یوں کر دیا میں سیڈ م... یعنی مجھے ہونے کی ضرورت نہیں پڑی اس کی انگلی سے سیڈ میں ہو گیا اب وہ ٹھیک ت... ٹھاک ت... ت... ت... ت... ت... تکلیف کا موقع تھا لیکن مسکرا دیا تو بندہ اگر ان چیزوں کو دوسرے اس پہ لے جائے گا نا تو پھر اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کی آ... طرف سے آنے والی تکلیف کو جو ہے وہ آ... دوسرے انداز میں دیکھے گا یا پھر اس کے اوپر آ... واؤ... وابیلا کرے گا تو اس انداز میں آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں اور اپنے اپنی برائیوں کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں میرے اندر کیا خرابیاں ہیں تو انشاءاللہ تبارک و یہ صبر کی کیفیت بھی پیدا کرے گی آپ کے اندر اور جو دیگر معاملات ہیں زبان کا کفل مدینہ آگ کا کفل مدینہ یہ چیزیں بھی پیدا ہوں گی ہوتا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو, جو گروپ بنا ہوا ہوتا ہے نا جی نبے افراد کا اب انہوں نے ان افراد نے اپنے آپ کو کیور کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے اور باقی جو بھی آگے آ رہا ہے جیسے ایک ٹرین چل رہی ہے ٹرین جب چل رہی ہو تو ٹرین <laughs> کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کوئی جانور سامنے آ گئے تو بریک نہیں لگانی جانے دو بھائی تو یہ جیسے ٹرین ہوتے ہیں دو باتیں اصل میں دیکھیں ہمارا دین ہے نا یہ اصول یہ دیتا ہے کہ لاد درو نا ولادر اللہ نہ خود تکلیف لینی ہے نہ کسی کو تکلیف اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے کو تکلیف میں جان بوجھ کے ڈال دیں <تصفيق> یعنی ہوشیاری سے کام لینے کا ہمارے یہاں حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو واضح الفاظ میں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلاط والسلام ایسے افراد سے دور رہتے تھے کہ جو تکلیف پہنچانے والا بد اخلاقی نہیں کرتے تھے ان سے لیکن جس سے شر پہنچ رہا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ نے اسلط اسلام اپنے آپ کو اس سے بچایا کرتے تھے یہ نہیں کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ٹھیک ہے جس طرح کی تکلیف پہنچانی وہ پہنچائے تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے جیسے حضر اسود کے بارے میں واضح طور پہ لکھا کہ نہ خود دبو نہ دوسروں کو دباؤ اللہ <تصفح> نہ خود کو تکلیف پہنچی نہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ تو ابھی یہ ٹرین گزر رہی ہوتی خاص طور پہ عورتوں کی وہ پورے انہوں نے اپنے دوپٹے اور رسیاں اور سب اس طریقے سے باندھا ہوتا ہے کہ وہ جب گزر گئے تو پھر آپ نے تو آگے پیچھے ہونا لیکن اس میں آپ احتیاط سے کام لیں آپ خود دائیں بائیں ہو جائیں سائیڈ پہ اس طرح ہو جائیں کہ آپ بھی تکلیف کے اندر نہ ہیں اور وہ بھی گزرتے رہے. اصل میں ان کی بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پہلی دفعہ آئی ہوتی ہے اور بشارے بڑی مشکل سے پہنچے ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح سے ہم بھی ویسے وہاں پہنچتے ہیں ہوتے بھلے اجنہ پہلی دفعہ جاتے ہیں لیکن ہمیں تو اپنا اپنا سب کچھ لگتا ہے اس لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی غیر جگہ پر آئے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وہ بےچاری گھبرائی بھی ہوتی ہے کہ یار الگ ہو گئے ان سے اپنے تو پھر اپنے کا ہوگا کیا تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ ہٹے نہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں اپنی جگہ پر لیکن آپ ہوشیاری کے ساتھ کام لیں اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے تو آپ آگے پیچھے اس طرح ہو جائیں کہ نہ ان کو تکلیف پہنچے نہ آپ کو تکلیف پہنچے عمر है. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضر اسفد کی جانب بڑھ رہے تھے نا تو سرکار है. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے عمر آپ کافی طاقتور ہیں طاقتور ہے لیکن یہ طاقت کمزوروں کے لیے استعمال نہ کرنا پہلے تعریف فرما دی اور اس کے بعد اصلاح فرما دی کہ جو ہے وہ حضر اسفت کو چومنے کے لیے جو ہے وہ کسی کمزور کو تکلیف نہ ہو جی. کو اللہ والوں جی کے حج جی کی کوئی بات بتائیں جی کوئی اولیا کا انداز کیا ہوتا تھا اللہ کیا رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ الدعان کے تو انداز ہی نرالے تھے جن جی جی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا رضی اللہ عندعن اللہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ان کی تو صحابہ کی تو ہر ادا ادائے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ظاہر ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا مقصد خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اب وہ تقرب اللہ کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے اگر میدان عرفات میں بھی جمع ہے تو میدان عرفات میں جمع ہونے کا انداز ان کا ایسا ہوتا تھا کہ پرور دگار ازوجل ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک کا تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے خاص جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک کا تعالی آسمان دنیا پہ نظر خاص فرما کر فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائیکا کہ تم میرے بندو کو نہیں دیکھتے کس طرح یہ پرا گندہ حال ان کے لباس میلے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس طرح میری رحمت کی امید لیے یہاں پر حاضر ہو گئے اللہ اللہ ہیں. اللہ کیا تم انہیں نہیں دیکھتے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میرے ملائکہ میں نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر دی ہیں. سبحان اللہ, اللہ, اللہ تبارک کا وطالعہ اتنا خوش ہوتا ہے پرور دگار رضوجل فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کا میں نے شفیع بنا دیا ہے یعنی بعضوں کا سارے ایسے نہیں ہوتے کہ جن کا حج مقبول ہو جیسا کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ چھ لاکھ لوگوں نے حج کیا جس میں سے حج مقبول جو ہوا وہ صرف چھ لوگوں کا ہوا لیکن ان چھ لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول فرما لیا عمد تو بعض بعض کی شفاعت کر رہے ہوتے ہیں بعض بعض کے لیے وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں عمد پھر پرور دگار فرماتا ہے کہ میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہوں سبحان اللہ اے میرے فرش تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کی مغفرت فرما دی ان کے سغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو میں نے معاف کر دیا تو بعض اللہ والوں کا حج ایسا ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے سب کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے سبحان اللہ جب حج پہ جاتے ہیں تو ہر ایک کی وہ کیفیت نہیں بن رہی ہوتی لیکن مغفرت کا وعدہ ہے حقوق اللہ کی معافی کا وعدہ ہے حقوق و کی معافی کا وعدہ ہے کہ بعض اللہ والوں کا حج جو ہے وہ سب کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک عام انداز میں ایک سیر و تفریح کی طرح کر لیں گے جناب عرفات میں تو پہنچی گئے تو بخشے جائیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم جتنا ہو سکے اچھوں کو فالو کریں اچھی صحبت کو اختیار کریں اور جب انسان اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ حج پر ہوتا ہے تو اس سے بھی نصیب ہوتی ہے سوز و گداس بھی نصیب ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب بھی نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ میں بھی نصیب فرمایا مدنی ناظرین حج کے حوالے سے فضان حج خصوصی ٹرانسمیشن مدنی چینل کی جاری و ساری ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت مناسب تک جاری و ساری رہے گی سب ہم نے بات کی تھی جو ابتدا میں ہم لے کر چلے پیارے کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و عرہ کا مدینہ تغیبہ سے روانہ ہونا اور حج کے لیے جو ہے وہ اس طرف آنا پھر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ جو لازوال تعلیمات ہیں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نشان منزل ہے کچھ بات اس کی بھی ہوئی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ کران فرمایا تھا حج قران یعنی آپ نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا بڑی تعداد میں صحابہ کرام علی مردوان بھی وہاں پر حج اور عمرے کا احرام باندھ کے قرآن کے ساتھ آپ آئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص اس سال کے لیے خصوصیت تھی اس سال کی کہ جن صحابہ کرام مضبوط کے پاس جانور نہیں تھے ان کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ عمرے کا احرام کھول لیں اپنا یعنی عمرہ کر کے احرام اپنے کھول لیں اس کے بعد پھر جب آج کے لیے جانے لگے آٹھ تاریخ کو تو اس وقت وہ احرام باندھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے احرام پر باقی رہتے آپ مکہ مکرمہ آئے اور آ کے آپ نے پہلے طواف کیا طواف کرنے کے بعد اپنے نماز ادا کی دو رقعات پھر آپ صحیح کے لئے تشریف لے کر گئے صحیح کے بعد آپ اپنے احرام پر باقی رہے تھے کہ برقرار رہے اور پھر آٹھ تاریخ کو آپ صبح کے وقت مینا کی طرف چلے اور مینا کے بارے میں سنت یہی ہے اچھا مینا کے بارے میں ایک ادیب روایت ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے استفسار کیا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات جو ہے یہ میدان بہت بڑا ہے اسی طرح مزریفہ کا میدان بہت بڑا ہے اس میں تو اتنے لوگ آ جاتے ہیں تو اب یہ مینا کا جو میدان ہے یہ بہت چھوٹا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی جب آتے ہیں تو اس میں سما جاتے ہیں اور آپ کا دور دیکھیں تو اس میں بھی سما جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ مینا کی مثل ماں کے رحم کی طرح ہے مادر کی طرح ہے کہ ہوتا چھوٹا ہے لیکن جب بچہ اس میں آتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسی طرح مینا جو ہے یہ ماں کی گود کی طرح ماں کے رحم کی طرح ہے کہ ویسے چھوٹا ہے لیکن جب آتا ہے جب اس میں جا جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ, اللہ اللہ اللہ کی, اللہ کی اللہ قدرت ہے یہ تو اب انہوں نے نیو مینا بنا دیا ورنہ پہلے بھی لاکھوں لاکھ لوگ آتے تھے اور اتنے سے میدان کے اندر سارے کے سارے سماج آتے تھے تو مینا میں آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ ویسے چلنا جو ہے وہاں سے فجر کے بعد جب سورج اچھی طریقے سے چمک جائے تو اس کے بعد مینا کی طرف چلنا چاہیے اور زہر سے لے کر نوی کی جو فجر ہے یعنی پانچ نمازیں یہ مینا کے اندر ادا کرنا سنت ہے ہے عظیم سنت ہے یہ کہ نوی شب جو ہے وہ مینا کے اندر گزاری جائے لیکن فی زمانہ وہ رش کی وجہ سے تعداد کی وجہ سے وہ لوگ رات سے ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو جن کو تجربہ ہوتا ہے وہ برحال کوشش کر کے صبح ہی ارفات کی طرف جاتے ہیں اچھا اب عرفات میں پہنچنا جیسا کہ ابھی بھی بہت سارے حجار کرام لاکھوں و لاکھ جو ہے وہ عرفات میں آج جمع ہوں گے اور وہاں پہ بھی عرب شریف میں بھی وقت شروع ہو چکا عرفات میں آ... حج کا وقت وقوف عرفات کا وقت, وقت شروع ہو گیا دیمید. اور جو وہاں احرام کی حالت میں پہنچے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حادی ہو گئے ان کا حج بھی شروع ہو گیا تو یہ وقت جو آ... ز... آ... زوال کے بعد جی جی قبرہ ختم ہوا جی زوال کا وقت ہوا اب اس کے بعد مظور کے وقت سے لے کر وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا جی وقوف عرفہ کی اہمیت جیسا کہ ابھی روایت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں تک کو معاف فرما دیتا ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ نے بڑی کسرت کے ساتھ دعائیں مانگی اللہ کئی اللہ دعائیں مانگی بالخصوص اس میں اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے یہاں تک دعا مانگتے رہے حضر اللہ کے ان کے جو آپس کے معاملات ہیں آپس میں ایک دوسروں پر ظلم جو ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب معاف کر دیا لیکن یہ آپس کے جو مظاہم ہیں ان کو معاف نہیں کیا حضور علیہ السلاط <سؤال> <سؤال> <سؤال> نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو, تو قادر ہے اس بات پر کہ تو مظلوم کو اس سے بہتر بدل عطا فرما دے <سؤال> <سؤال> لیکن اس وقت آپ علیہ السلاۃ والسلام کی اس دعا کو یعنی شرف قبولیت نہ دیا گیا <سؤال> <سؤال> <سؤال> نہ قبول ہوئی یہ مزدریفہ میں پہنچ کر دعا قبول ہوئی اور حضورت اسلام مسکرا دیے <سؤال> تو حضرت वाँ عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ پہ قربان اللہ کو ہمیشہ ہنستا رکھے کیا چیز ہے جس نے آپ کو ہسایا تو فرمایا اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کا دشمن شیطان جو ہے وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنا ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تو یہ وہ موقع کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اتنی مقصرت فرماتا ہے اور روایتوں کے مطابق یوم ارفا سے زیادہ مقصرتیں نہیں ہوتی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اس موقع کی اہمیت کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہادیوں کو روزہ رکھنا مکرو قرار دیا گیا جی. کہ ان کے لیے مکرو ہے مکرو کیوں ہیں وجہ یہ کہ اگر یہ روزہ رکھیں گے اللہ کے مہمان ہیں روزہ رکھیں گے تو پھر ان کو وقوف کے اندر کمزوری پیدا ہوگی Allah. اس لیے فرمایا کہ روزہ نہ رکھیں بلکہ یہ اتنا کھا پی لیں کہ یہ وقوف کر سکیں اچھا اب اس کے بعد نماز نماز ظہر اور نماز اثر جب شرائط پائی جائے اب ہمارے زمانے میں اکثر مقام پہ شرائط نہیں پائی جاتی اس لیے آپ اپنے اپنے وقت میں زہر اور اثر ادا کی جاتی ہیں عرفات کے اندر ورنہ جب شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں زہر اور اثر کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے حالانکہ ان صولا کانت علی المؤمنین کتاب موقع وقت باندھا ہوا نماز فرض جماعت کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہر نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے تھے لیکن یہ دو نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کرنے کا حکم وجہ کیا وجہ یہ بیان کی حکمت علماء نے ایک یہ بیان کی کہ اس میں بندے کو زیادہ سے زیادہ وقت وقوف کا مل سکے اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا سکے تو جو حدی آج کے دن عرفات کے میدان میں ہیں ان پر لازم ہے کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جن کے عجیب مشاغل ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کھانا پینا بڑا فری ہوتا ہے وہاں پر لوگ بڑی تعداد کے اندر وہاں پر لنگر کرتے ہیں بہترین قسم کے فروٹ ہوتے ہیں ایسے فروٹ کے بعض کے ملکوں میں ایسے ہوتے ہی نہیں بڑے بڑے کیلے بڑے بڑے سیب پھر جوس اس طرح طرح کے پھر آئس کریم طرح طرح کی ہوتی ہیں تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف لپکی بھی ہوتی ہے کی بات چلی تو اس کا بھی حکم بھی بیان ہو جائے جو جو جوس وہاں مل رہے ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے اس میں برحال جو پکے ہوئے جوس ہوتے ہیں یعنی جس کے اندر آگ کا عمل ہوا وہ ہوتا ہے کہ جس کی خوشبو آگ کے عمل سے گزر چکی ہوتی ہے وہ پینا تو چاہیے وہ پی سکتے ہیں اس کو آ, تو جو جو اس, اس طرح کے مشروبات ہیں یا جو بھی خوشبو والی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پکنے کے عمل سے گزری ہیں اور جس کے بارے میں فتوا دیا گیا کہ اتنے عمل سے گزر جائیں تو وہ پینا جائز ہوتا ہے لیکن آ, صدر الشریع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باہر شریعت میں خاص طور پر اس پر تمبی فرمائی کہ بھائی یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں وقوف کا ہے کہ دیکھو یہاں پہ روزہ رکھنا منع کر دیا یہاں پر نمازیں دو ایک وقت میں کر دی تو اب کھا پی دیا خوب تو جو کم کھانے کے فوائد تھے روزہ نہ رکھنے کے جو فوائد تھے وہ یہ تھے کہ آپ وقوف کر سکیں اب کھانے پینے کے بعد پھر وہ کسی کو بدہرمی ہو رہی ہے کوئی واش روم کی لائنوں کے اندر لگا ہوا ہے کوئی کسی حال میں لگا ہوا ہے تو وہ سارا جو فائدہ حاصل کرنا تھا وہ رہ جاتا ہے اسی طرح وہ وہاں پر ایک گھیما گھیمی لگی ہوتی ہے چائے کی بڑی بڑی ٹنکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس میں چائے گرم پانی دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پتی ڈال رہے ہیں وہ دودھ ڈالنے اچھے انداز میں بنا رہے ہیں دوستوں کو لے کے آ رہے ہیں پلا رہے ہیں تو وقوف کا یہ مقصد نہیں ہے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے وقوف میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے گپے وہاں پہ نہیں لگانی آپ آج کے دن سب کچھ چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں بس اللہ سے آج مقصد کی بھیک لے کر ہی جانی ہے جس کی آرت موبائل پر گیمز کھیلنے کی ہے جس کو ذرا سا ٹائم ملے اور وہ اپنے موبائل کو جو ہے وہ کھولے اور ان گیموں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لگے ہوتے ہیں ان کو بچاروں کو دائیں بائیں کا بھی ہوش نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے جن کی یہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں جی وہ, وہ کیسے سارے دن وقوف کریں گے کس طرح دعاؤں میں مشغول رکھیں گے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی کل ہی میرے پاس ایک ویڈیو واٹس اپ آیا تو اس میں بھی عجیب سا معاملہ بعض لوگوں نے جہاں اختیار کیا ہوا ہے کوئی جیسے ہوش ہی نہیں ہے ہم کہاں پہ ہیں وہ یہ ماحول بنا ہوا ہے جو جہاں یہ ہے وہ کیا یعنی ہم وہ ایک تو وہ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ان کو بھی مدنی یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے ہم لوگ جو یہاں ہیں مدنی چلے کے ناظرین جو سن رہے ہیں نیتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی ہمارا ذہن کیا مطلب ہو کیسے یہ موبائل کی گیمز کی عادت جو ہے اس سے ذرا بچ کے وقوف میں پھر وہ وقوف بھی ایسا ہو کہ اس میں بندہ رجوع اللہ ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور دل جو ہے بس اللہ کی ذات ذرا جو ہے متوجہ ہو اس کی رحمت جدھر وجہ متوجہ ہو یہ کیسے ہوگا اس حوالے سے گا زندگی میں یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے ہیں تو جیسے کہ مفتی صاحب بیان کروا رہے ہیں کہ وہاں جا کر ادھر ادھر کی گپیں لڑانا اور ادھر ادھر کے مشاغل میں جو ہے مصروف ہو جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اور مطلب کروڑھا کروڑ لوگوں میں سے جو ہے وہ لاکھوں یعنی لوگ جو ہے وہ اس سرزمین پر آتے ہیں خاص طور پر عرفات میں آج کے دن جو ہے وہ جمع ہوں گے تو ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا فرما رہے ہیں وہ نہیں کھیلنا چاہیے آپ ٹھیک فرما رہے لگ جانا چاہیے شاضل میں نہیں لگ جانا چاہیے جی جی فرمائیے یہاں یہ حضور ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں زندگی کے موقع بار بار نہیں آتے تو گیموں کے ریکارڈ بھی روز روز نہیں بنتے ریکارڈ لوگ بناتے ہیں بڑے بڑے ریکارڈ روز روز تھوڑی بنتے ہیں اور بول رہے ریکارڈ تو بنا میں جا کر بنانا تھا ان کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے اتنی تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ یہاں آ کر آپ نے اوبائی کھیلنا تھا اپنے وطن میں رہ جاتے یار سعادت آج آج پا رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ موبائل سے تو اولن جو ہے وہ عرفات میں جان چھڑا لینی چاہیے اور اس کو اس وقت خاص طور پر اگر ایمرجنسی نہ ہو تو آف رکھنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے وضاحت فرمائی نے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ جائے دعا کی جائے یہ آج کا وقت ہے اس کے بعد نے شاید دوبارہ میں نہیں آنا یہ حج کا اور یہ ادا کر کے جو ہے وہ آپ حاجی کہلائیں گے جس کے ذہن میں یہ ہو بھی ٹھیک ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کو کسی نے کرایا ہے وہ تو بےچارا اگلے سال بتیں گے آئے نہ آئے اللہ نے بڑا دیا بے شمار پیسہ ایک روایت میں بیان کیا کہ قرب قیامت میں لوگ جو حج کریں گے وہ چار طرح کے لوگ حج کریں گے جی حدیث پاک میں فرمایا یہ تو ان میں سے ایک یہی افراد بیان کیے کہ عمرہ جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے آئے آئے تو اب ایسے افراد جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہو چکی ہے کہ جو عادی ہو چکے ہیں کہ وہ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا نظہ یعنی سیر و تفریح مقصود ہوتا ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تو جو بیان کیا کہ موبائل وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی ہمیں پہلے عادت بنانا پڑے گی جیسے اب مثال کے طور پر ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ چلنے کی جس کی عادت نہیں ہے اب وہاں پہ ایک تو طواف کی سات چکر لگانے Allah Allah اس کے بعد صحیح کے ساتھ چکر لگانے چھوٹا Allah. موٹا چکر نہیں ہوتا صحیح کا ٹھیک ٹھاک لمبا چکر ہوتا ہے ساڑھے تین میل پورا کرنا پڑتا ہے اب جس کی عادت نہیں ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چپل بھی دوسری لے لیں جو جس میں آپ کو چلنے میں آسانی رہے اور آپ چلنے کی اپنی عادت بنائے تو یعنی طواف کے چکر کے لیے آپ چلنے کی اپنی عادت بنا رہے ہیں تو بھائی آپ کو وہاں جا کے دعائیں کرنی ہیں آپ کو وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو اس کی بھی تو پریکٹس کریں اللہ اللہ آپ یہاں سے اپنی عادت بنا کے جائیں کہ آپ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں سلیقہ سیکھیں اللہ اللہ آپ اپنی موبائل کی گیم ویسے ہی درست نہیں کھیلنا اس کی عادت ویسے ہی نکالیں اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے وہاں پہ معاملات ہیں اس کو اپنے آپ سے دور رکھیں بالخصوص عرفات کے اندر کہ ایسا وقت ایسا دن کہ جس کے لیے لاکھوں لاکھ مسلمان ترستے ہیں تڑپتے ہیں کہ اللہ تبارک کو پتہ ہمیں عرفات کے میدان میں پہنچا دے اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا آپ اس وقت کو جو ہے وہ موبائل کے اندر ضائع کریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو گیم کھیلتے وہاں پر مینا کے اندر گیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہے پتہ نہیں کیسے ان کا دل مانتا ہے کیسے دل آدت کی, کی, کی بنیاد پر جی جی ان کے ذہن میں ہوتا ہوگا نا اتنی دیر تک ہم کریں کیا بھائی ہم مطلب کتنی دیر تک دعا کرتے رہیں کیا کریں اصل میں جو ہے نا علیحدہ رہیں گے نا آپ کیونکہ وہاں نو انٹری کا بورڈ تو نہیں لگا ہوا شیتان کے لیے شیطان بھی ارفات میں تو آ سکتا ہے اور اور وسو سے دلا سکتا ہے گیم میں لگوا سکتا ہے آپس میں گپوں میں اور غیبتوں اور چگلیوں میں بھی لگا سکتا ہے تو نو انٹری کا بورڈ تو نہیں لگا ہوا شیتان آئے گا آپ کو مختلف چیزوں میں لگوائے گا آپ سے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے جو مطلب مبلغین آئے ہوئے ہوتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وکرو اسکار کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور اس وقت غالب عبد الحبیب بھائی بھی ادھر ہی ہوں گے بلقی ان شاء اللہ ادھر ہی ہوں گے تو آپ ڈھونڈ کر دعوت اسلامی والوں کو معلومات کر کے ان کے ساتھ جا ملیں آپ علیحدہ رہیں گے تو پھر آپ کچھ کسی اور کاموں میں لگ جائیں گے اجتماعیت میں برکت ہے آپ اجتماعیت میں رہیں گے آپ کو برکتیں ملے گی اچھا مفتی صاحب یہ اس کو عالمی اجتماع کہنے میں جو ہے وہ مطلب سوچنا نہیں چاہیے یہ عالمی اجتماع ہے آپ دیکھیں محلے میں پانچ مرتبہ اجتماع ہوتا ہے یعنی گویا کہ مسلمان ایک مسجد میں جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اجتماعیت کا اظہار ہے اسی طرح آپ شہر کے علاقے کی طرف جائیے تو جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اجتماعیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ شہر کی طرف جائیے تو عیدین جو ہے بڑی بڑی عیدگاہوں میں جو ہے وہ جھوک در جھوک لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور اجتماعیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس وقت عرفات میں دنیا کے مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہو رہا ہے اس عالمی اجتماع کی برکات حاصل کرنی ہے تو اس موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے ہم نہیں آئے گیم کھیلتے ہوئے اجتماعیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کتنا پیارا موسم اور کتنا پیارا منظر ہے اسلام کی حقانیت آپ دیکھیے کہ ایک ہی لباس وہ <سلام> لباس جس لباس میں کفن دے کر اس قبر میں جانا ہے ہم مسلمانوں نے اللہ نے چاہ تو اب اس لباس میں جو ہے وہ مطلب دو چادریں ہمارے سن پر ہے اور ہم ایک ایک میدان میں جمع ہیں ایک عالمی اجتماع ہو رہا ہے تو اس کی برکتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے ساتھ مل کر اجتماعیت کا مظہر ہونا چاہیے تاکہ اسلام کی حقانیت مزید سے مزید اس کا اظہار ہوتا چلے اتماعیت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائے غلام یاسین بھائی یقیناً فوائد تو ہیں اگر اپنے آپ کو ہم خود تنہا رکھیں گے تو ان فوائد سے ہم محروم رہ جائیں گے نماز کا بھی جو حکم ہوا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے تنہا پڑھنے سے اس, اس کے اندر ایک سائنٹیفک ریزن یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب لوگ ایک صف میں جمع ہوتے ہیں جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے جسم سے پازیٹو ریزز نکلتی ہیں جب صف میں ایک صف میں جمع ہوتے ہیں اور سب کے جسم سے جب پازیٹو ریزیز نکلتی ہیں تو وہ ایک روحانیت پیدا کرتی ہیں اور ہر ایک کا نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے اب عرفات کا میدان لے یہ تو ایک مسجد کی بات ہے جس میں بیس پچیس لوگ ہوتے ہیں یا تیس پچاس لوگ ہوتے ہیں سو دو سو لوگ ہوتے ہیں وہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں اور ہر ایک اللہ کی عبادت میں ہے ہر ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہاں ہم اپنے آپ کو ان سے الگ رکھیں گے اور اپنے گیمز میں یا اپنے موبائلس میں یا سوشل میڈیا میں رہیں گے تو یوں سمجھے کہ اجتماعیت کا ایک بہت بڑا فائدہ جو وہاں یوں سمجھے کہ برس رہا برکتیں برس رہی ہیں کہ لوگ نیکیوں میں مشغول ہیں ان کے جسم سے پازیٹو ریزز نکل رہی ہیں ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مگر ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو اجتماعیت کے تو یقیناً فوائد ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد جب جس طریقے سے منا میں مختلف خیموں میں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے ارفات کے میدان میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ اکیلے میں دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے لیکن جب آپ ایک اجتماع کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے تو اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے یہ مبلی یہ نہ دعودستان یہ کیوں مطلب خیمے خیمے میں جا رہے ہیں لوگوں کو جمع کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں اپنی اپنی دعائیں مانگیں گے بھائی اچھا یہ یہ ادھر اس کا کیوں ہوا یہ ایک جگہ پر احتکاف میں تھی اس نہیں بھائی احتکاف میں مدنی ہلکا جو ہے وہ جیسے لگتا ہے نماز سیکھنے کا تو اب وہ جو مسجد کے امام صاحب تھے نا وہ مسجد میں آ گئے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہی پہ کرتے ہو اتکاؤ تھا مطلب میں دھرنا مار کے بیٹھنا بس اپنے اپنے حجری مار کے بیٹھ جاؤ یعنی اتکاؤ کا مطلب دھرنا مار کے بندہ بیٹھ جائے اپنے اپنے حجرے جو آپ کے بنے ہوئے ان میں جا کے بس آپ بیٹھ جائیں تو یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے ابھی آپ کو کیا ضرورت ہے جا جانے کی جگہ جگہ جانے کی اجتماع کرنے کی ٹھیک ہے بندہ خود اپنا تعلق بنائے اپنا واسطہ بنائے خلوت میں ہو اور بس وہ لو لگائے کیا فرمائیں دیکھیں جیسا کہ ہمارے سانگ بھائیوں نے فرمایا غلام محسن بھائی بلال بھائی نے اجتماعیت واقعی مفید فائدہ ہوتا ہے البتہ دیکھیں اجتماعیت ہونی وہی چاہیے جو ان کا مقصد ہے صحیح یعنی آپ ایسے افراد کے ساتھ جمع ہوں کہ جو واقعی آپ کو دعا کی طرف لے کر آ رہے ہیں آپ پتہ چلے کہ آپ اپنے سرکل جو ویسے ہی آپ کا وہ فرینڈ سرکل ہے اس کے ساتھ آپ جمع ہو کے اب آپ گپے لگا رہے ہیں یعنی اگر آپ ان سے الگ ہوتے تو شاید دعا کر لیتے Allah شاید آپ عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا عبادت کر رہا تھا دعا کر رہا تھا اب یہ فرینڈ سرکل آ گیا چل بھائی اب وہ ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں وقت بھلے طویل ہے وہاں پر اتنا وقت ہے سارا جو گزارنا ہے لیکن اگر بندہ غور و فکر کرے گا نا اپنے ذہن کو دوسری طرف لے کر گا تو پھر اس کا وقت ان وہ خود سوچوں میں گزرے گا آپ دیکھیں امیر علیہ سنت نے جو کیفیت بیان کی نا وہ یہ بیان کی کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا تصور کر کے چل جائے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کی کیسی رحمتیں میرے اوپر نازل ہو با رہی ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے یہاں بلا لیا اور آج کے دن اللہ فرشتوں کے سامنے مجھ پر مباحت فرما ہے مجھ پر فخر فرما رہا ہے میری اوقات کیا اور کبھی وہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے کانپنے لگے کہ نہیں یہاں پہنچ کر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش حاصل کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا بہت یہ تصور نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک بات آ, کہ بہار شریعت میں بھی اور فتح رضویہ میں بھی یہ بات لکھی کہ عرفات کے میدان میں پہنچ کر بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا میرے تمام گنا معاف ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رشمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواہر البیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گناہ گار نہیں کہ جو عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کے سمجھے کہ اب مجھ پر گنا باقی ہیں اللہ اللہ کی رحمت کا اس قدر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے حقوق اللہ حقوق اللہ اچھا حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے یا مضدریفہ میں جا کے حقوق العباد معاف ہو گئے تو ان کا گنا معاف ہو گیا یہ حقوق اللہ یا حقوق العباد معاف نہیں ہو گئے یعنی جو چیزیں قضا اس پر لازم ہے یا حقوق العباد میں جو بدلہ لازم ہے وہ دینا ہے اگر وہ دینے کی نیت نہیں ہے تو پھر دوبارہ گناہ ہے یہ oh. یعنی کسی کا قرضہ دبا لیا اور آپ نے کہا کہ چلو میں مضدلیفہ چلا جاتا ہوں تو ایسا نہیں کہ قرضہ معاف ہو جائے Allah. اگر آپ اخلاص کے ساتھ لت کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ قرضہ جو اتنے عرصے تک نہیں دیا اس کا گنا معاف ہوگا یہ نہیں کہ قرضہ معاف ہو جائے گا آ آپ کو اس سے معافی بھی مانگنی ہے اور اس کے آپ نے قرضے کو آزاد میں تو جو اجتماعیت ہے وہ بھی اور انفرادیت وہ بھی دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مشتمے ہو کر وہاں پہ دعا کریں آپ دیکھیں کہ احادیث کے اندر صحابہ کرام علی مردوان نے حضر اللہ اسلام کی عرفات کے میدان کے اندر مخصوص دعائیں ذکر کی ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے یہ دعا کی تو اب یہ دعا کیسے معلوم ہوئی اسی طرح معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے وہ سن رہے اللہ اللہ تھے کہ حضرت اس ٹائم کیا دعا کر رہے جا ہیں تبھی تو انہوں نے آگے بیان کیا ہے اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام علی مرزوان کی دعائیں حضرت علی کی دعا منقول ہے کہ آپ نے عرفات میں کس انداز میں دعا کی ہے تو اجتماعی طور پر بالخصوص ایسے افراد کے ساتھ کہ جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئے پھر دعاؤں کے ساتھ آپ کو نکی کی دعوت دیں دین سکھائیں ان کے ساتھ تو جمع ہونے میں جیسے مبلیزی دعوت اسلامی ہے بہت اچھا انداز ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو لوگ دعا وہ سے ہوتے ہیں دعا کر بھی نہیں سکتے کہ دعا نہیں کر سکتے ان کو دعا مانگنا نہیں آ رہی ہوتی تو اب وہ ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا اچھا دوسری بات یہ کہ دعا جو ہے نا دعا میں تکلف سے پاک ہونا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ دعا کے اندر سجا کو پسند نہیں کرتے تھے کہ بالکل ہم کافیہ الفاظ اور ایک ترتیب کے ساتھ دعا یہ پسندیدہ نہیں ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ہے کہ جو دعا میں اس طرح انداز اختیار کرتی ہے کہ پہلے اس نے جو ہے وہ دن... ایمان کی سلامتی مانگنی ہے تو ایمان سے سلامتی مانگتے مانگتے قبر پہ جانا ہے قبر سے اشر میں جانا ہے حشر سے جنت میں جانا ہے جنت سے پھر دنیا کی نعمتیں مانگتے مانگتے اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے تو یہ ترتیب اگر تو ٹھیک ہے اس میں تکلف نہیں ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پسندیدہ نہیں ہے دعا جیسے امیر اللہ نے اس کی مثال دی کہ یا اللہ میری مقصرت فرما یہ اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے یا اللہ آ, می, میرے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ میرا فلاں کاروباری مسئلہ اٹکاوا اس کو حل فرما دےفنا تطلف جو دل کے اندر آ رہا ہے دعا کے آداب میں سے ذکر کیا کہ نماز میں جو دعا کرنی ہے وہ دعا کرے کہ جو اس کو یاد ہے لیکن سر پھر لوگ بولیں گے اس کو دعا کروانی نہیں آتی بھلے نہیں آتی ہمیں دو لوگوں کے لیے دعا تھوڑی کرنی ہے دعا تو اللہ سے کی جائے دعا ہم رب ازد وجل سے مانگ رہے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں بس جو دل میں آتا جائے نماز کے باہر کا حکم یہ ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں بس اس وقت لو یہ لگی ہو کہ میں اپنے رب ازل کی بارگاہ میں حاضر ہوں اچھا امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات ان کے والد گرامی نے دونوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو اعلیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و اپنی علم و قدرت کے ساتھ تو ہر ایک کے ساتھ ہے علم و قدرت اللہ تبارک و اللہ کا ہر ایک کے ساتھ ہے جسم و جسمانی سے وہ پاک ہے تو دعا مانگنے والے کے ساتھ جو خاص طور پہ ذکر کیا اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کی خاص رحمت ایسے بندے کے ساتھ ہوتی ہے اللہ اللہ فرمایا کہ بندہ صرف اس تصور کے اوپر قربان ہو جائے آئے آئے کہ میرا رب عزوجل میرے ساتھ ہے میری اس کی رحمت میرے ساتھ ہے اس کے اوپر جو میری کروڑوں دعائیں ہیں جو میں اللہ سے مدعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے یہ مل جائے وہ سب کے سب قربان ہو جائیں اس بات پر کہ میں گفتگو کس کے ساتھ اللہ ہوں اس کی رحمت اللہ میرے ساتھ, اللہ ساتھ اللہ ہے تو ان تصورات کے ساتھ ان باتوں کے ساتھ جب آپ عرفات کے میدان میں آئے اللہ آئے تبارک و تعالیٰ سے دعا, با با دعا کر رہے ہوں گے با تو با با پھر آپ کے ذوق کی کیفیت الگ بس اللہ تعالیٰ سے ایک الفت کا تعلق ہو محبت کا تعلق ہو کہ آپ بس اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے بہت غلطیاں ہو گئیں معاف کر دے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے میرے گناہ اتنے ہیں پھر دوسری باتیں کرنا با اللہ با تبارک و تعالیٰ سے شروع کر دے کیفیت دیکھیں گے آپ کا سارا دن گزر جائے گا کو پتہ بھی نہیں کیا پیارے مدنی پھول ذوق شوق الفت کولز بھرے مدنی پھول پر مصطاب دے تافرمائے ہیں صلو کو جدا کہہ رہا تافرمائے مدنی شہر کے ناظرین کولز بھی کر رہے ہیں تو ان کی کچھ کولز کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد شہزاد عطاری دیا کو گزارش کر رہا ہوں ماشاءاللہ حج کے سلسلے میں حج کے دن پر ماشاءاللہ بڑا پیارا بڑا نورانی روحانی سلسلہ ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں کیوں نہ ہو کہ جب پیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی گفتگو ہو تو عشقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نہ چمکے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپیں جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تو تمام کو آشقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ناظرین کو حج کا مہینہ حج کی ادائیگیاں حج کی ارکان، مناسی کے ارکان مناسب حج مبارک ہوں منصفی صاحب کی بارز میں تقبیر تشریق ایام تشریق جو کہ نوزل حج کی فجر سے نامی کی اثر تک ہے اس پر مدنی فول ارشاد فرمائیے کہ یہ کتنی تعداد میں پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھے گا اس کے لیے کیا حکم ہے اور اگر کوئی بھول جائے تو اس پر کیا حکم ہے اس پر مدنی پولی ارشاد فرما دیجیے اللہ سے محبوب کے صدقے ہمیں حج کی عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بیان کرتے کرتے غلطی بھی کر گئے جے جے جے نو تاریخ کی صبح فجر کے بعد سے ہے یہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور کی اثر تک اس کا وقت رہتا ہے تو ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے کہ ان ایام کے اندر پڑھنی ہے تو اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب جماعت مسنونہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے آ, بہتر یہ ہے کہ اگر اکیلا بھی بندہ پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیونکہ صاحبین کا مذہب ہے پڑھنا ضروری ہے تو بہتر یہ ہے کہ اکیلا بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے آ, لیکن واجب جو ہے وہ اسی صورت میں ہے جبکہ جماعت مصنحہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے یعنی پہلی جو نماز ہوتی ہے ہمارے ہاں باقاعدہ بلند آواز سے اذان دے کر جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق جو جماعت ہوئی اس کو جماعت مصنوعہ کہا جاتا ہے اس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور تین مرتبہ پڑھنا یہ مستحق اسلامی بہنوں کے لیے کیا حکم ہوگا وہ بھی پڑھ لیں گھر کے اندر لیکن وہ اتنی آواز سے پڑھیں گی کہ ان کے, ان کے کانوں تک بھول, بھول, بھول جائے تو کیا ہوگا یہ بھول جائے تو اس کو گنا ہوگا اگر ج... اس نے چھوڑ دی اگر جماعت مصنوعہ کے ساتھ پڑی ہے تو اگر نہیں پڑی تو پھر اس کو پڑھ لے توبہ بھی کو... بعد میں یاد آئے تو بعد میں پڑھ اس کو اور توبہ بھی کرنا ہوگی اس کو ٹھیک اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ بھی ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کب شروع ہوگی آٹھ کو شروع ہوگی نو کو شروع ہوگی دس کو شروع ہوگی پڑنی کب تک ہے عید تو ختم ہو گئی ہے ابھی بھی چل رہی ہے تقبیر تشریف تو یاد رکھنے کے حوالے سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ عید کے تین دن ہوتے ہیں عید سے ایک دن پہلے اور عید کے ایک دن بعد بات بات بات بات بات بات یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ عید کے ایک دن پہلے سے لے کے ایک دن تک جو ہے وہ تقبیر تشریف پانچ دن پڑنی ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ غلام احمد تاریخ ہند کے شہر ہاضی سے ارض کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے ارشاد فرمائیے کہ عید کے دن پرانے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیا یہ سنت ہے یا نہیں جیستا تق... واجب نہیں اس کے پر اگر رہ گئی تو وہ ساکید ہو جائے گی اگر اس وقت نہیں پڑھ پایا لیکن پھر توبہ کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے پرانے کپڑے پہن کر تو اس تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ سنت ہو بلکہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا یہ مستحب ہے کہ اگر اچھے کپڑے نئے کپڑے ہیں تو وہ پہننا مستحب ہے ورنہ کم از کم دھلے ہوئے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ, سن... یہ مستحب ہے کہ یہ پہنے ची جائیں, चीक جائیں चीक ना ना والی بات سے تو نہیں سوال ان کو پیدا ہوا ہوگا وہاں پرگندہ لباس پرگندہ چہرہ کے ساتھ جو ہے وہاں تو عید ہے ہی نہیں نا اس وقت تو مینا میں ہوتے ہیں اور مینا میں عید ہے ہی نہیں تو عید تو جو دوسرے مقامات پر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں صرف ایک اور بات ہے کہ لوگ کپڑے تو نئے پہنتے ہیں لیکن جوتے پرانے ضرور پہنتے ہیں عید <laughs> <ایت> کی نماز <laughs> پڑھنے جب جاتے ہیں تو جوتے بالخصوص پرانے پہن کے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے برل رما فکریہ ہے اس حوالے سے کہ نئے جوتے پہن کر نہیں جا سکتے مسجد کے اندر سب کو معلوم ہے کہ ایسا بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے ہر مقام پہ ایسا ہوتا ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے لیکن ایک خطرہ اور ایک خوف سبھی کو رہتا ہے کہ نئے جوتے پہن کے جائیں گے تو مسجد میں سے اٹھا لیے جائیں گے یہ ایک اچھا فیل نہیں ہے اچھی سوچ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے برال یعنی ہم یہ سوچ کے چلے جائیں تو پھر نئے جوتے عام طور پہ بہت سارے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ مجبوری کی بنیاد پہ جا رہا ہے ویسے ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھا انداز نماز کے لیے جانے کے لیے اختیار کر سکتے تھے وہ کرتے تھے لیکن وہ ڈیباز کا عام طور پہ ذکر موجود ہے لیکن چپل پہن کے بھی اچھے جائیں تو اس میں اچھی نہیں سے جائیں گے تو ثواب ملے گا لیکن پہننا کوئی ضروری نہیں اور یہاں پر ایک عذر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ٹھیک ہے جی جی مزید پرانی چپل پہن کر جائے گا تو نماز میں خوشوخوہ چانسز جی, ہوں گے ہم سے ہوں, جوتے کا نہیں سوچے گا کہ جوتا میرا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یا آگے پیچھے ہو سکتے ہے مدیرہ مدری بول تو اچھا جی اللہ, جی ویسے یہ ایک بات ہے یہ مدنی پھول آج آپ نے دیا تو یہ لوگ نیت کر سکتے ہیں جنہوں نے پتا ہے کہ ہم نے پرانے جوتے پہن کی جانا ہے تو وہ اگر یہ نیت کر لیں گے چلو نماز میں توجہ جو ہے وہ لگی رہے گی تو ایک ثواب کا چاند جو یہ بن نہیں سکتا یہ بھی نیت کر لیں گے تو ان شاء اللہ فائدہ ہو جائے گا چلیں جی مزید السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ پرانے عمرہ اور حج دم کن کن چیزوں سے واجب یعنی کن چیزوں سے دم ہوتا ہے اور اس کی کیا احتیاط ہونی چاہیے رہنمائی فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کا یہ ایک سوال جنایات کے پورے باب کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں اب کیسے بیان کرنا ہے اس کو تو ساسا ہی بتائیں گے اصل میں میں یہ کہوں گا کہ سوالات بالکل ہونے چاہیے لیکن جو موقع ہو اس کے حساب سے ہوں تو زیادہ اچھا ہے جی یعنی ابھی ایسے سوالات کے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں جت الوا سے ہر تو زیادہ بہتر ہے گا آپ نے خود بیان کر دیا کہ یہ جنایات کا جو باب ہے تو بہت طویل باب ہے جی یعنی احرام باندھنے کے بعد بندے کے اوپر بہت ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ احرام کا بھی مطلب بھی یہ بتایا گیا کہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر حرام ہو گئی سلا ہوا کپڑا پہننا ایسے جوتے پہننا کہ جس سے درمیانی ہڈی چھپ جاتی ہے سر ڈھانپنا مرد کا اسی طرح عورت یا مرد کا چہرہ ڈھانپ لینا چھپا لینا خوشبو لگانا ناخن کاٹنا جانور کا شکار کرنا اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک ایک چیز کے اوپر کئی صورتیں بن کے اس کے اوپر دم لازم آتے ہیں تو اس کی تفصیل آپ ہر رفیک الحرمین کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں باہر شریف کے چھٹے حصے کے اندر بھی موجود ہیں ان میں آپ جنایات جو ہیں جو دم جن سے لازم آتے ہیں اس کا مطالعہ کر لیں یہ بہت تفصیل ہے ظاہر ہے کہ اس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے مدنی چینل کا سلسلہ بھی ہے نا حقام حج, حج, حج, حج مدینہ کا مدینہ مدینہ بھی خاص یہ ہے موضوع ہے کہ کن کن صورتوں میں دم لازم دم ہوتا ہے کے دن جو ہے نا ایک بہت بڑی غلطی جو دیکھی گئی آنکھوں سے بھی حدود عرفات سے کے اندر نہیں ایک تعداد ہے بھلے ایک تعداد ہے جتنی بھی ہو ایک تعداد ہے جو پل کے نیچے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے نا تاکہ جب یہاں کا وقت وقوفی ارفا ختم ہو جائے تو ہم جلدی جلدی جو ہے نا اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ نکل جائیں اس سہولت کی وجہ سے وہ اتنی بڑی محرومی کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ رکن اعظم ان سے فوت ہو رہا ہے جس نے تھوڑی دیر کے لیے چند لمحات کے لیے بھی وقوف ارفا نہیں کیا تو ظاہر وہ حاجی نہیں ہوگا تو حدود ارفات سے باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے اور جب گاڑی چلنے کا وقت آ جاتا ہے تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مسجد نمید نمرا جو ہے وہ اصل میں اس کا نسخ حصہ جو ہے وہ ارفات کے اندر ہے اور نصف حصہ اس کا عرفات کے باہر ہے تو ایک بڑی تعداد اس کے اس حصے میں بھی بیٹھی ہوتی ہے کہ جو عرفات, عرفات سے, سے باہر, باہر ہے. ہوتا ہے اچھا اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ ویسے جو وقوف ارفا کا وقت ہے وہ ہے نو ذیل کی زور کے ت... بعد سے لے کر دس ذیل کی صبح سادق تک اس وقت کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آگیا تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے لیکن یہاں ایک واجب ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ غروب آفتاب سے پہلے حقوف ارفاط کے اندر آیا ہے تو اب اس پر واجب ہے کہ یہ سارا وقت غروب آفتاب تک ارفات کے اندر ہی رہے گا اب اگر وہ باہر چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا تو اس لیے اور یہ واجب بھی ہے اور وہ رہے گا یہاں پر اگر غروب پہنچا ہے تو غروب آفتاب تک اس نے رہنا ہے یہاں تک کہ ایک لمحہ جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد کا اس کو ارفات کے اندر مل جائے یہ ضروری ہے اس کے لیے غروب آفتاب سے پہلے جائیں گے تو وہ اس کے مسائل ہو جائیں گے ہاں دم آہ لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد آیا تو برا کیا اس نے یعنی کوئی پوچھا ہی غروب آفتاب کے بعد وہاں پر برا کیا کہ اس سے ایک کول کے مطابق واجب اور صحیح کول کے مطابق سنت موقعہ چھوٹی ہے کہ اس کو زور سے لے کر زوال کے وقت سے لے کر اس نے غروب آفتاب تک وہیں وقت گزارنا تھا وہ رہ گیا اس کا لیکن اس کا دم اس پر لازم نہیں ہے لیکن یہ محرومی اس کو ہوئی ہے لیکن حج اس کا ہو گیا کہ اس کو وہ وقت مل گیا کہ جس کی وجہ سے اس کا فرض ادا ہو گیا تو اس میں احتیاط واقعی بہت ضروری ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو عرفات کی حدود کے باہر بیٹھی ہوتی ہے تو یہ واقعی ایک پہلو ہے جس کی طرف کئی مرتبہ توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں ناظرین رکنے مرکزی مجرس شورہ حضرت مولانا حاجی و مدنی حاجی عبد الحیب اللہ تعالیٰ سفر حج پر مبارک سفر پر سفر بن ہیں ان کا ایک بڑا پیارا مدنی گلستا ہے ہمارے پاس آئیے دیکھتے ہیں <تصفيق> Oh okay. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عائشان مکہ پاک کی برکتیں بہاریں لوٹ رہے ہیں وقوف عرفات و مینا و مطلف کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ ایک اور مدم گلستہ ہے وہ بھی آپ کو ابھی دکھائے جاتے ہیں لبائی إن الحمد والمعمة لك والمح لا شريك لك يا رب الله إن <سؤال keeps Bruno> حلم <تصوح> جزاك الله خيرا اللہ یہ بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بھی نصیب فرمائے اور واقعی اس مبارک سفر پر روانہ ہونا اور وہاں پر تربیت کرنا نیکی کی دعوت دینا یہ بڑی سہارت مندی کی بات ہے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور لوگ واقعی صرف طلبگار بھی ہوتے ہیں اس بات بالکل بتایا جائے ان کی رہنمائی کی جائے مزید اس کو اب خطبے کی طرف آئیں گے جی؟ جی. خطبہ حجد الوداع یہ حضور نے ارتشاد فرمایا جی اصل میں علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی حجت الوداع کی حجت الوداع حجت دونوں ٹھیک ہیں کہ اس میں ایک وجہ یہ بیان کی کہ حضور علیہط اسلام تعلیمات دین کو بیان کرنا چاہتے تھے کیونکہ حضور علیہ اللہ اسلام کے ری اللہ تبارک ودرن نے شاہ فرمایا یور رسول البلعظما ضلع اریک میر وبک رسول آپ پہنچا دیجیے لوگوں کی طرف جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبلغ تھے ان اللہ اللہ صلی اللہ کی طرف بلانے والے تھے تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں حضرت اصلاۃ نے تبلیغ تام کرنی تھی اسی لیے دی خطبہ دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کے حل بلک تو کیا میں نے تمہیں پہنچا دی تمہیں پہنچا دیا جو حکم تھا صابا نے کہا کہ نام ہاں آپ نے ہمیں پہنچا دیا آپ نے فرمایا فلیو بلیغ شاہد جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک بات کو پہنچا دی تو حضرت اسلاط اسلام نے جامع انداز میں اس موقع پر جب عرفات کا موقع تھا تو آپ اپنی اوٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جس کو علماء نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کیا کیا باتیں حضر الصلاط اسلام نے اس میں ذکر فرمائی کہ جس میں لوگوں کے حقوق بھی بیان کیے اللہ تبارک وطار کے حقوق بھی بیان کیے آنے والے وقت کے حوالے سے ان کو تعلیم دی ایک اپنے سات ذلحجہ کو بھی خطبہ فرمایا جب مینا کے لیے تشریف لے جارے تھے اس سے پہلے اور پھر آپ نے اس نو تاریخ کو بھی فرمایا اور گیارہ تاریخ کو مینا میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مینا میں گیارہ تاریخ کو آپ کے اوپر سورت الفتح اذا جا انس اللہ والفتح یہ نازل ہوئی تھی کہ جس میں دنیا سے پردہ فرما جانے کی طرف اشارہ ہے آپ سمجھ گئے تھے کہ اب وقت جو ہے وہ قریب ہے کیونکہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی یہ ضی الحجا کا موقع تھا اور ربیلا الاول کے اندر حضر الصلاط اسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو آپ نے پھر خطبہ ایک اور ارشاد فرمایا تھا مینا کے موقع پر تفصیل کے ساتھ جانے اس میں یعنی جو آج کا دن تھا یعنی جو آج عرب, عرب کے اندر دن ہے عرفہ کا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں سب سے پہلی بات اور بنیادی بات اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایوہ الناس اے لوگو ان نہ دما اکم و اموال اکم حرام یعنی اے لوگ تمہارے مال اور تمہارے خون اور مینا کا جو خطبہ تھا اس میں اواد تمہاری عزتیں بلکہ مینا کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام علیہ الدوان کو متوجہ کیا کہ کی کون سا مہینہ ہے کہا کہ جو ہے وہ ضی الحجہ کا مہینہ ہے صحابہ خاموش رہے کہ شاید حضور علیہ الصلاۃ اسلام کو نیا نام رکھیں گے اس کا جو ابھی نام ہے اس کے علاوہ کو دوسرا نام رکھیں گے لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ ضلعحجہ کا مہینہ نہیں ہے کہ بالکل یہی مہینہ ہے پھر حضر السلاط اسلام نے فرمایا کہ آج کے دن کون سا ہے صحابہ خاموش رہے کہ ہو سکتا ہے حضر علیہ السلاط اسلام کو نیا نام رکھیں گے لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا یہ یوم نہار نہیں ہے کہا کہ ہاں یوم ہے یعنی ذی الحجہ کا دس و دس و دن ہے اور یہ فرمایا کہ کون سا شہر ہے تو پھر صحابہ خاموش رہے پھر علیہ اسلام نے فرمایا کہ کیا بلدت حرام نہیں ہے ہاں یہی ہے اب تین حرمت والی چیزیں جمع تھیں یہاں پر حرم کی جگہ مکہ مکرمہ کے پاس وہاں جمع تھے دوسرا ذیل حجہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے تیسرا حرمت والا دن ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح یہ تینوں چیزیں حرمت یعنی عزت والی ہیں احترام والی ہیں اکرام والی ہیں اسی طرح ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی عزت تمہارے درمیان ایک دوسرے پر حرام ہے اللہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق کی تعلیم دی سب سے پہلے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ نہ کسی کا خون ضائع کرنا ہے نہ کسی کی عزت کو پامال کرنا ہے نہ کسی کے مال کو ضائع کرنا ہے یہ بنیادی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمائی اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ الا ان تل کوم کامت یوم کم ہارا فی شہری کم ہارا فی بلدی کم ہارا یہ اس وقت تک حرام ہے کہ جب تک تم اپنے رب ازل سے ملاقات نہیں کر لیتے یعنی موت کے وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے وہ ان نہ کم ستل کب فس ان عمار کم کے ان قریب تم اپنے رب ازل سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا یہ فرما کر حضورت اسلام نے فرمایا وہ قد بل کہ میں نے تبلیغ کر دی, کر دی. جو دیا. دیا گیا ہے وہ میں نے Allah, Allah, دیا ہے کہ حضور علیہ کا جو مقصد عظیم تھا جي. وہ آپ نے پورا فرمایا یہ جي. پہلی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے یہاں اسب اگر اس ایک مدنی پھول کو دیکھ لیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول جو حضور نے ارشاد فرمایا اس ایک اصول کو ہی دیکھ لیں تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے امن عالم کا بالکل یعنی yani, اگر اس کو جو ہے وہ اپنا لیا جائے جس طرح حضور نے فرمایا ہے تو کترو غارت گری ڈاکا اور ڈکیتی اور اغوا برائے اور یہ دھوکہ یہ لوٹ خسوٹ یہ ملاوٹ یعنی جتنی چیزیں اس اعتبار سے بد امنی یا بد مزگی جو ہے وہ پھیلانے والی ہیں یہ خود کو ختم, ختم, ختم ہوتی چلی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرم دیے گئے السلام وسلم کو فواتح الکریم دیے گئے اللہ اللہ خواتح الکریم کا مطلب کہ گفتگو کی ابتدا کیسے کرنی سبحان اللہ ہے اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ بولنے پر تو قادر ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا ابتدا باز کیسے, کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے ابتدا یہ علیہ اسلاط اسلام کو دی گئی فواتح الکریم دی گئی اسی طرح حضور حضرال اسلاط اسلام کو خواتم الکریم دیے گئے اللہ اللہ کیونکہ اللہ اللہ ہم بعض بات بات, بات تو شروع کر دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ختم کہاں جا کے کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بھی اللہ گفتگو حضر الیہصلاۃ اسلام کی ہر گفتگو جامع ہے لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ جوام الکریم کی انتہا پر ہیں جس کو علماء نے جمع کیا ان میں سے بعض دوسری روایتوں کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں اور یہ چیز جو آپ نے کہا نا کہ امن عالم کا ایجنڈا یہ آپ نے ایک حدیث سے پارک کے مختصر الفاظ میں فرما دیے کہ لا میندم حتّا <لدفستن> سبحان اللہ! یعنی اب اس کو پیش نظر رکھ لیں آپ کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے جو وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے تو سارے عالم کے اندر سکون ہی سکون ہو جائے گا نہ کوئی اپنا خون ضائع ہونا پسند کرتا ہے نہ اپنے کو چوٹ لگنا پسند کرتا ہے نہ اپنی عزت کا پامال ہونا پسند کرتا ہے نہ اپنے مال کا ضائع ہونا پسند کرتا ہے نہ دھوکہ کھانا پسند کرتا ہے نہ اپنے آپ سے جھوٹ بولا جانا پسند کرتا ہے تو جو جو چیزیں وہ سوچنا چلا جائے گا دوسرے کے بارے میں وہی کرے گا سارے عالم کے اندر سکون ہو جائے گا امن ہو جائے گا امن امن ہو جائے گا کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا کوئی کسی کی عزت کو پامال نہیں کرے گا کوئی کسی سے لوٹ مار نہیں کرا تو یہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطا کردہ اصول اس کو دیکھ لیں اور آپ دیکھیں کہ جو لوٹ لوٹ مار کر رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہا ہے مسلمان بھی ہے لیکن لوٹ مار بھی کر رہا ہے مسلمان بھی ہے ملاوٹ بھی کر رہا ہے مسلمان بھی ہے غریبوں یتیموں کے زمینوں پر جو ہے وہ قبضے بھی کر رہا ہے مسلمان بھی ہے قرض لے کر جو ہے وہ دبا بھی رہا ہے یعنی ایک طرف تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ واہ اسلم کی یہ تعلیمات ہیں دوسری طرف جو اپنے آپ کو بندہ جو ہے وہ اسلام کا شیدائی کہہ رہا ہے یا مسلمان ہے اس کا عمل اس کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں لقد کان خان الکھی رسول اللہ اسوت الحسن جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جی کون سا زندگی کا ایسا گوشہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہیں ہے اب جس گوشے کی طرف چلے جائیں آپ گھر کے اندر ہیں گھر کے باہر ہیں ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اسدقہ کے ساتھ اپنے کلیگ کے ساتھ اپنی جاب میں کاروبار میں آپس میں معاملات میں ریاضتوں میں نماز وغیرہ میں حج میں روزے میں جہاں آپ دیکھیں چلتے چلے جائیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں دراصل ہم سیرت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے آپ جس پہلو کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ت... کیا تعلیمات ہیں ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے ہمیں اس میں علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہیں جیسا کہ ابھی اس موقع پر بھی ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں کیا آپ نہیں خیال کرتے کہ ملاوٹ کرنے والے کو پتا ہے کہ ملاوٹ کرنا غلط ہے کیا آپ نہیں خیال کرتے کہ وہ شخص جو دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ مٹا کر نئی ایکسپائری ڈیٹ لگا کر اس کو بیچ رہا ہے کیا آپ نہیں خیال کرتے کہ اس کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یوں ہی جو بندہ لوگوں کے مال پر قبضہ کر رہا ہے جو ڈاکو ہے جو موبائل اسنیچر ہے کیا اس کو نہیں پتا کہ میں غلط کر رہا ہوں پتا تو اس کو ہے پھر بھی کر رہا دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان بہت واضح ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ٹھیک جانتے لوگ ضرور ہے کچھ لوگ ایک طبقہ ہے جو ان چیزوں کو برا جانتا ہے ایک طبقہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے اس وقت میں بات کروں گا ان کی جو آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں پھر بھی ایسا کرتے ہیں اصل میں نفس کے ہاتھوں بازوقات آدمی مجبور ہو جاتا ہے یعنی نفس حاوی ہو جاتا ہے انسان پر گیدرنگ ہاں سب سے پہلی چیز تو اس کا اپنا نفس ہے ٹھیک کہ نفس جب اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اور شیطان کے وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات مال کی محبت دنیا کی ہرس تما یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایسے برے کام کرنے پر اس کو ابھارتی ہیں وہی بات ہے کہ جب صحبت اچھی ہو اور نیک لوگوں کی صحبت ہو تو اسے یہ بھی پتا چلے گا کہ زہد سے دنیا کیسے کرنا ہے دنیا سے کنارہ کشی کیسے کرنی ہے کناعت کیا چیز ہوتی ہے کناعت کس دولت کا نام ہے غنا اصل مالداری کیا ہے کہ مال کا زیادہ ہونا یا دل کا غنی ہونا تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں ایک اچھی صحبت سے تربیت سے فقط اگر کتابوں میں پڑھ بھی لیا ہے یا کئی ایک آت بیان میں سن بھی لیا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کو غلط تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے جیسا کہ ایک مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے ایک شخص تھا کہ جو کچھ پھل یا فروٹ وغیرہ بیچتا تھا یوں بظاہر اچھا آدمی تھا لیکن فقط وہ اپنے ترازو سے مٹی اس لیے صاف نہیں کرتا تھا کہ چلو تھوڑی سی مٹی سے کیا فرق پڑتا ہے حال... واقعی تھوڑی سی مٹی سے بظاہر کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا پڑتا لیکن ایسی بلا... وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا ہے تو بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور پھر جو بڑی ملاوٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو بڑی ہلاکت میں پھنستے ہیں تو انسان اپنے نفس کو بعد میں نفس کو پیچھے اور اللہ تبارک وطالعہ کے احکامات کو پہلے بجاوری کرے پروردگار رزا وجل نے کیا فرمایا نبی پاک علیہ صلاحت السلام کی کیا تعلیمات ہیں ان پر توجہ رکھے اچھی صحبتوں میں رہے اور مستقل اپنا محاسبہ کرتا رہے محاسبہ نفس کرتا رہے تو انشاءاللہ شاء و جل ان برائیوں سے بچنا آسان ہوگا مدینہ اس مدینہ چیز کو ہم اس طرح بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ جیسی ہی کرنی ویسی بھرنی ٹار ٹیٹ یا نکمت ادین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک حکایت یاد آ رہی ہے جو جیسی کرنی ویسی بھرنی دعوت اسلامی کے شاعتی ادار مکتبت المدینہ کی متبو ہے اس میں بہت پیاری حکایت لکھی ہوئی ایک شخص جو ہے نا وہ مکھن کے پیڑے بنا کر شہر میں بیچا کرتا تھا تو وہ بڑے بڑے پیڑے اس نے تین, تین بناتا تھا غالباً وہ اور شہر میں جا کے ایک دکان پر بیچا <coughs> وہ بیچ کر جو ہے وہ وہاں سے راشن دال وغیرہ آٹا وغیرہ وہ اس کے بدلے میں لے لیا <coughs> کرتا تھا <coughs> اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ مکھن کے پیڑے جو ہے اس کو دیے <coughs> دکاندار نے سوچو کہ کیوں نہ اس کو تول لیا جائے جب اس نے تولا تو وہ ایک پیڑا جو ایک کلو کا تھا وہ نو سو گرام کا نکلا اس نے کہا دوسرا تو پیڑا تولوں دوسرا مکھن کا پیڑا جب تولا تو وہ بھی 900 گرام کا تھا جب تیسرا تولا تو وہ بھی 900 گرام اب غصہ اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ بڑبڑاتا جا رہا ہے کہ آئندہ اس کو آنے دو میں اس کو ٹھیک کروں گا اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے تو اب جب اس نے اگلے دن یا جتنے دن بعد اس نے آنا تھا اس کا انتظار کیا انتظار کیا جب اس نے آ کر مکھن کے پیڑے پیش کیے تو وہ بھرا ہوا تھا پہلے سے ہی اس نے سارا غصہ اس کے اوپر اتار دیا وہ مسکین سا بےچارا دیہاتی وہ کہنے لگا کہ دراصل غریب بہت ہوں میں بہت مسکین ہوں میرے پاس جو ہے نا وہ ترازو تو ہے لیکن اس کے جو بٹ کیا کہتے ہیں باٹ جی بانٹ وزن کرنے والے جو بانٹ ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں وہ خرید سکوں دراصل آپ کے پاس جو نا ایک کلو जो جو پیکٹ ہوتے تھے دال وغیرہ کے وہ میں ایک وزن کے ترازو میں رکھ دیا کرتا تھا اور دوسرے وزن میں مکھن کا پیڑا رکھ دیا کرتا تھا اب بتائیے قصوروار آپ ہیں یا میں ہوں اس کا فیصلہ آپ کر لیجیے تو اب جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ لوگوں کو دھوکا دیں گے تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ آپ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ کوئی کرے گا نہیں لہٰذا اس سے بچنا چاہیے کہ آپ کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں یا غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کیا جانا ہے ٹھیک ہے یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ امید طور پہ دیکھا ہے جو چھوٹے موٹے ڈاک ہوتے ہیں ایک تو ڈاکو بڑے لیول کے ڈاکو ہوتے ہیں وہ تو الگ ہی بات ہے لیکن جو چھوٹے موٹے ڈاک ہوتے ہیں موبائل ٹائپ کے جو ڈاکو ہوتے ہیں یا گن دکھا کے پیسے لوٹ لیتے ہیں جیسے ڈاک ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا شوقیہ ڈاکو ہوتے ہیں اور یہ ڈاکو ہوتے نہیں ہیں ان کو ڈاکو بنا دیتے ہیں جیسے دوستوں کے ساتھ ہیں واپس میں آج آج موبائل سنیچ جو ہے وہ کر کے آتے ہیں کوئی فلاں ہوٹل پہ چل کے کھانا کھائیں گے یا کسی کا جو ہے وہ مہینے کے شروع کے دن ہے ایک دو تین چار پانچ چھ تاریخ یہ تاریخ ہے سیلری ملی ہوگی چلو فلاں آفس ہے ادھر کھڑے ہوتے ہیں کوئی نکلے گا اس کے جو ہے وہ لوٹ لیں گے اس سے مال اور پیسے لوٹ کے کوئی کھانا وانا کھا لیں گے کوئی چیز خرید لیں گے اس طرح بھی بعض اوقات کرتے ہیں تو دوست بھی چاہے وہ بعض اوقات یہ ڈاکو چھوٹے موٹے ڈاکو دوست بھی بنا دیتے ہیں تو اب آپ خیال فرمائیں کہ ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ مجھے ڈاکو بنائیں گے یا مجھے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتائیں گے اگر تو ڈاکو بنانے والے ہیں یا نشے کی طرف لے جانے والے ہیں یا مجھے پرووک کریں گے اور پی کے طرح دیکھ ہمت بھی نہیں ہے تیرے اندر تھوڑا جان اپنے مرد بن مرد ایسے لوگوں سے اپنی جان چڑائیں اور وہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے کی طرح لے جانے والا ہے اس, اس کو اپنا دوست بنائے اور اس کی نیکی کی دعوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ خیر اور آفیت نصیب ہوگی اس کا ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ للہ اسلامی کا مذنی ماحول ہے اپنائیں گے تو اچھی تربیت انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی جی استاد صاحب خطبے کے اگلا حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے خاص طور پر اس زمانے کی جو برائیاں تھیں جی اس کی طرف خاص توجہ دلائی تھی نمبر ایک اس میں امانت کا لوٹانا یہ جی. ارشاد فرمایا کہ ومن کانت ان دہو امانت ان جو جس کے پاس امانت ہے تو جس کی وہ امانت ہے اس تک اس کو لوٹا دے تو حضر السط امین تھے اور ساتھ ہی ساتھ امانت کی آپ دعوت دینے والے تھے دوسری وہاں پر جو ایک بہت بڑی برائی تھی وہ تھی سود کی ہم. ربا کی ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ عام تھی اس زمانے کے اندر اور وہ تو سیدھا سیدھا کہتے تھے کہ ان نمل مثل الربا کے جو خرید و فروغ, فروغ, فروغ, فروغ, فروغ تھے وہ ربا کی طرح دونوں ایک ہی چیز ہے لیکن اللہ تبارہ کو وطرنی کا رت فرمائے ربا یعنی قرآن پاک میں سخت اس کی وعیدیں آئیں حدیث پاک کے اندر اس کی سخت وعیدیں آئیں سود کے حوالے سے تو اس زمانے میں یہ عام تھا نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر اس حجت الوداع کے موقع پر ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ربا جو ہے ختم ہے یہ ختم یہ بالکل نہیں ہوگا اور چونکہ یہ عام تھا تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بھی زمانے جہلیت میں کام کیا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ جو سود حضرت عباس کا تھا وہ سب سے پہلے میں ختم کرتا ہوں کہ وہ نہیں لیں گے اپنا اصل مال لیں گے اور جنہوں نے قرض دیا ہوا تھا قرض پر جو نفع بنتا تھا جو سود ہے وہ حضرت اسلام نے معاف فرا کہ اصل مال لے لیا جائے اور سود کو چھوڑا جائے گا تو یہ آپ نے یہ کام فرمایا کہ سود کو حرام بھی فرمایا جو پہلے حرام فرما چکے تھے اس کی تاکید فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان کے اس فرد کی طرف سے ابتدا کی جنہوں نے یہ کام پہلے زمانے جہالیت کے اندر کیا ہوا تھا دوسری بات کہ وہاں پر جیسے آج بھی ہمارے بہت بڑے ایک حصے کے اندر قبائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نسل در نسل قتل و غارت گری چلتی ایک کے بدلے دوسرا مارنا جی یہ عرب کا عام رواج تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ قبیلے کے ایک فرد کو ایک مارتا تھا پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ دونوں قبیلوں کے درمیان برسہ برس تک لڑائیاں رہتی ہیں وہ اس کے بندے کو مار رہا ہے وہ اس کے بندے کو مار رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے ختم کیا اور آپ کے چچا کے بیٹے ربیا یہ بنو ساد بن بکر جہاں پہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش ہوئی بچپن کے اندر آپ نے وہاں وقت گزارا تو اس میں آپ کے یہ چچا کے بیٹے ربیا بن حارث جو تھے ان کی پرورش ہوئی تو قبیلہ حزیل نے ان کو بچپن میں ہی قتل کر دیا تھا اب ہونا یہ تھا کہ قریش پھر ان سے بدلہ لیتے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا کہ میں اس خون کو معاف کرتا ہوں اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو یہ وہاں کی جو ایک خونی رسم تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم دیا اور یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے طریقہ کار ہے اور ہم جو اسلام نے طریقہ کار قصاص کا دیا ہوا بھی ہے تو اس کے طریقے کا رہے کہ کس طریقے سے قصاص لیا جائے گا یہ جو خونی رسمیں ہمارے بہت سارے قبائل کے اندر مختلف علاقوں کے اندر چلتی ہیں یہ اسلام کے اندر بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے یہ قتل و غارت گری اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم اور حرام ہے پھر, ठीक پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بالخصوص خاص طور پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں جو عورتوں کا حال تھا کفار قریش کے اندر وہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ عورت ان کے پاؤں کی جوتی ہوا کرتی تھی بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں جو ان کا طریقہ کار تھا اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک یہ کرتے تھے طلاق دینے کا جو معاملہ ان کا طریقہ کار تھا کہ طلاق دی عدت پوری ہونے لگی رجوع کر لیا پھر طلاق دی عدت پوری ہونے لگی رجوع کر لیا پھر طلاق دی اس کو لٹکا لٹکا کے برسوں تک اس طریقے سے چلایا کرتے تھے شوہر مر گیا تو اس کے بعد وہ شوہر کے خاندان والے عورت کے مالی ہو جایا کرتے تھے نہ اس کا نکاح کرتے تھے نہ اس کو چھوڑتے تھے بہت برا یعنی سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کا نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا حکم ارشاد،, ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ عورتیں تمہارے زیر دست ہیں تمہارے زیر دست ہیں یعنی تمہارے ماتحت ہیں ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں اللہ علیہ حقوق کچھ حقوق ان کے تمہارے اوپر ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان کے اوپر ہیں کہ یہ تمہاری عصمت کی حفاظت کریں تمہارے گھر کی حفاظت کریں اور تمہارے لیے بھی ان کے اوپر حقوق رکھے گئے یہی بات قرآن پاک کے اندر اللہ سبارک وطن نے شاد فرمائی کے والا مسی علیہ نہ بالمعروف رجہ کے عورتوں کے لیے وہ حقوق موجود ہیں جو مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں البتہ مردوں کو اللہ نے ایک درجہ بلند کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے تو عورتوں کے حوالے سے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم دیا کہ اگر یہ کوئی برائی کرتی بھی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار قرآن پاک کے مطابق بیان کیا کہ کیا کیا ان کے ساتھ کرنا ہے ایسا نہیں کہ فوراً ان کو طلاق دے دینا یا ان کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دینا بلکہ جدا رکھنا اپنے قبروں سے اور اگر مارنے کی نوبت کبھی پیش آ بھی گئی تو پھر اس کے لیے غیر مبر ایسی مار کے جو نشان پیدا کرنے والے نہ ہو لکڑی کے ساتھ نہ ہو ایسی مار مارنے کی وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر اجازت دی گئی سخت مار مارنا جیسے بھینسوں کی طرح مارا جاتا ہے یہ مارنے کی شریعتیں مطالعہ اجازت نہیں دیتی یعنی حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور عورتوں کی نفسیات کے بارے میں فطرت کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر بتایا کہ یہ ان کے اندر ہے یہ چیز کے ٹیڑھی پستی سے پیدا کی گئی ہیں جی تو اس طرح کے معاملات ان سے پیش آتے ہیں ان کے اس طریقے سے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کی تعلیمات ہمیں آپ ٹھیک فرما رہے ہو سر یہ جو آپ مدنی پھول بھی دے رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کی سلوک کے حوالے سے اور جس طرح ظلم و جبر عورتوں پر ہوتا ہے اور مارا جاتا ہے اور اس طرح سے ڈنڈوں سے اس سے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ منع کیا گیا ہے ہمیں یہاں تو معاملہ الٹا بھی ہو رہا ہے صاحب ایک تو آج تک تو مطلب کچھ دیر تک تو ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں سے مار کھا رہی ہیں یعنی مرد جو ہے یہ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان کو کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں آج کل تو حضور معاملات دوسری سم پہ جو ہے وہ یہ ریورس بھی ہونا شروع ہو گیا اب تو عورتیں بھی جو ہے وہ بندوں کو مارنے لگ گئی ہیں بلکہ ایون کے کچھ دن پہلے مجھے یہ بات جاننے کا موقع ملا کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ قتل کر دیا اس کو مار ہی اس کو یہ بھی معاملہ ہے جو جو لیکن دیکھیں دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ یہ نادر ہے یعنی کہ اس کا آپ ریشو دیکھیں گے تو کم ہی ملے گا آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ ہو زیادہ مردوں ہی کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم ایک ماہر نفسیات دان بھی تھے حضور علیہ السلاط اسلام کو نفسیات کا بہت زبردست علم تھا علماء جی نے اس کی بڑی مثالیں دی ہیں کہ حضر اللہ اسلام لوگوں کی نفسیات دیکھ کر حکم دیتے تھے اللہ اللہ کسی مقام پہ فرمایا کہ کھانا کھلانا افضل عمل ہے کسی مقام پہ فرمایا کہ سلام کرنا افضل عمل ہے کسی مقام پہ کسی چیز کو کسی چیز کو فرمایا تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمایا ایک وجہ کہ سامنے والے کی جسی عادت تھی نا اسی کو پیش نظر رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے احکام پر سنت کے احکام پہ غور کریں تو مردوں کے ہاتھ میں حقوق زیادہ دیے گئے دیا دینکا وجہ کیا وجہ یہ کہ اللہ تبارک پتہ نے مرد کی جو فطرت بنائی ہے اس میں بنسبت عورت کے بردباری زیادہ پیدا کی ہے مرد بردبار ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اس میں برداشت زیادہ ہوتی ہے عورت کمزور ہوتی ہے عورت کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر برداشت کی کمی ہوتی ہے اب آپ دیکھ رہے طلاق کے معاملات ہمارے پاکستان کے اندر طلاق کے معاملات کی ریشو بہت بڑا ہے لاکھوں کی تعداد میں پہنچتا ہے لیکن اس سے کئی گنا بی پچاسوں گنا زیادہ آپ کو یورپی ممالک کے اندر ملے گا وجہ کیا وہاں پہ طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے وہ جب چاہتی ہیں جا کے شوہر کو طلاق دیتی جا کے اس نے معاملہ دائر کر دیا وجہ یہی کہ اس کو برداشت تھوڑی ہوتی اتنی مرد کے ہاتھ میں دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ سمجھدار ہیں آپ بردبار ہیں فرمایا حضرات اسلام نے کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں یہ اپنی جانوں کی مالی کی نہیں ہے تو بھائی آپ مرد ہیں آپ مرد بنیں آپ کے اندر برد باری ہے آپ برد باری پیدا کریں عورت اس طرح کے معاملات کر رہی ہے تو اللہ نے آپ کو الرجال قوامون علی النساء کا درجہ دیا ہے آپ کو اس کا افسر بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے، اس لیے تھوڑی بنا ہے کہ آپ اس کو جب چاہے دھن دیں اس کو مارنا شروع کر دیں اس لیے بنایا ہے کہ وہ کمزور ہے آپ اس کا حقوق کا خیال رکھے وہ اگر اس طرح کے معاملات کرتی ہے تو پھر آپ اس پر صبر کریں اور اس کے ساتھ اس طرح معاملات معاملات نپٹائیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو سکے تو اس لیے لی. یہ چیز جو ہے یہ ریشو ایک تو کم ہوگا اگر ہو بھی تو پھر یہ اپنی خطاؤ کی وجہ سے ہوگا اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوگا اور کو آپ نے اس قابل بنا دیا کہ آپ نے اس کو اسلحہ سکھا دیے کہ اس نے قطری کر ڈالا آپ نے اس کو کراٹے سکھائی دیے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو مار رہی ہے تو یہ خطا تو پھر اسی اپنی بندے کی ہوئی نا اگر آپ اسلام کے آغام کو پیش نظر رکھتے تو پھر یہ معاملہ آپ کا نالکی نہ آتا, آتا. یہ نالائقی ہے کہ جو ہے نا وہ ایک مرد کا اپنی بیوی کو جو ہے نا اس بے دردی سے مارنا جو شریعت کی جس نے اجازت نہیں دی کہ آپ گرم اسپری بھی لگا رہے آپ ڈنڈے سے بھی ہیں آپ ہنٹر سے بھی مار رہے ہیں اور اٹھا کے پھینک رہے ہیں آپ اتنی طاقتیں باہر جا کر پہلوان سے لڑیں لڑے جب آپ کے ہاتھ پہ ٹوٹیں گے جب آپ کو پتہ چلے گے آپ میں کتنی طاقت ہے کمزور کے سامنے تو اپنی مطلب زور ازمائی کر لی تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا لیکن باہر جا کر اپنا دودھ, کا پا دودھ اور پانی کا پانی جو نا تلاش کریں کہ آپ میں کتنی طاقت ہے اس عورت نے آپ کے لیے اس مرد کے لیے جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی اپنے ماں باپ کو اپنے خاندان کو چھوڑا اور اپنے آپ کے حوالے کر دیا یہ تو اور زیادہ رحم اور شفقت اور محبت کی کے لائق ہے اس حوالے سے بھی لقد خان فی رسول اللہ اس وط سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ کی زندگی میں ہم تلاش کریں کہ انہوں نے آپ علیہ صلاحۃ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا تو ہمیں پتہ چلے ایک کتاب میں پڑھا تھا اس میں لکھا سماعت کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے یعنی سننے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. صرف بولنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ تشریف لائے گھر میں تو امی جان عائشہ ہماری امی جان مومنین کی ماں مومنین کی ماں تو وہ عائشہ صدیقر عدی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہانی سنانی ہے وہ کہانی سنانا شروع کی اب میں بھی پڑھتا پڑھتا پڑھتا مطلب ہوتا ہے نا انسان کے اندر جو ہے وہ اتنا سر کب ختم ہوگی کب ختم ہوگی اب وہ چار پانچ صفحات پر مشتمل تھی وہ جا کر ختم ہوئی عقل صلاحت و سلام سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے وہاں اس کے بعد جو ہے پھر جب ختم ہوئی کہانی پھر مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جیسے مطلب خلاصہ جس کا کہ ایسی کہانی نہ سنائی جائے کہ جس سے جو ہے وہ اتنا زیادہ استفادہ یا افادہ نہ کیا جا سکے اور لوگوں کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے تو سننے کا جذبہ یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے اپنی زوجہ کی باتیں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بھی سنی جائیں اس سے ان کے دل کو جیتا جا سکتا ہے تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پڑے نا نہیں اس میں تو یہ بھی ہے نا جی جیسے روزہ کی باتوں کا ہے یا چلے حج کا موسم ہے عرفات میں بھی ہے بھی سنے سن لیں سنے تو وہ جس کو جس کو بولنا نہیں آتا گونگا گونگا جو ہے وہ سنے ہم کیوں سنیں بھائی ہم تو زبان ہے جو کرے گا وہ بولیں گے گمبد کی صدا ہے جیسی کہو گے ویسی سنو گے جو کرے گا آپ بھی تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی سنائے گا تو پھر سننا بھی پڑے گا اور جب سنے گا تو پھر سنانا بھی پڑے گا دونوں کام چلیں گے نا جی دراصل ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم افضل ہیں ہم اعلی ہیں اپنی زوجہ سے اب وہ قوامون علی النساء کی تفسیر اور اس کی وضاحتیں جو ہے وہ علماء سے سنے کتابوں میں پڑھیں سراۃ الجنان میں پڑھیں تو پتہ چلے کہ اس کی کیا وضاحت ہے اس میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم اعلیٰ ہیں اور وہ جو ہے ادنا ہے دیکھیں ان اکرم اکمد اللہ اطخاک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی پرہیز والا ہے آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زوجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بلند ہے کہ آپ بلند ہیں لہذا سامنے والے کی کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ جو حقوق ہیں وہ مرد کے زیادہ ہیں یعنی یہ اس لیے ہم نے نہیں ہم نے نہیں کرنا یہ قرآن پاک کا حکم مردوں کے حقوق برار عورتوں پر زیادہ ہے اور اس کا احترام بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ یعنی باپ کا ماں کے مقابلے میں احترام زیادہ ہے خدمت ماں کی زیادہ ہے حقوق اس کے زیادہ ہیں لیکن ماں کا جو سردار ہے وہ باپ ہے اس لیے اس کے حقوق زیادہ ہیں احترام اس کا زیادہ ہے تو ہم یہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اس سینیو کے اندر بیان کر رہے تھے کہ جو زمانے جہریت کے اندر پیش آتا تھا اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح کرتی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اس پر جری ہو کر اسلام اس پہ جری ہو کر کہیں اپنے شوہر کے حقوق کو بھول جائیں شوہر کے حقوق کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ایک بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ملکی. کہ اے لوگو شیطان تمہاری اس زمین کے اندر یعنی عرف شریف کے اندر اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یعنی اب یہاں پہ شرک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے سوا تمہارے جو چھوٹے چھوٹے امال ہیں یعنی جو تم چھوٹے گناہ کرتے ہو جن کو تم معمولی سمجھتے ہو اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے انہیں یعنی شرک کے علاوہ تم چھوٹے دوسرے گنا کرو کسی پہ ظلم کرو کسی کو مارو یا دیگر بد نگاہی بے پردگی وغیرہ اس پر وہ کیا ہے تم سے راضی ہو گیا فہ ضرور اڈا دینی کم یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں اس اعتبار سے بھی ہوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ تم ان کو کہ ہم شرک نہیں کر رہے تو ہمیں یہ کرنے کی اجازت مل جائے ان سے بھی بچنا یہ ضروری ہے اس کے علاوہ حضور اصلاط اسلام نے اس میں خاص طور پر اس بات کی تعلیم فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے تمہارے نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا اللہ تبارک وطیہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑے رہو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ گمراہ نہیں ہوگے اس کے علاوہ حضور علیہ السلاط اسلام نے خاص طور پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی جو ہمارے زمانے میں بڑی عام ہے جو سبھی ظلم و ستم کے حوالے سے بات چل رہی تھی اسی کی کی سے پہلے جی یہ آفتاری بابل مدینہ کراچی سے سلمان بھائی آپ کو اور مفتی صاحب کو اور تمام جو مدنی شہر کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور تمام ہم تمام سننے والوں کو حج کی بہت بہت مبارکباد ایک سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ حج کے دنوں میں تلبیہ اور یہ پڑھنے کا کیا حکم ہے واجب ہے نفل ہے سنت ہے اس کے بارے میں یہ جی بیان کر چکے ہیں ہم ابھی کہ یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے یہ جماعت مصنوعہ کے ساتھ جب پڑھی جائے گی تو اس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ بلندواز سے پڑھنا کی واجب جو تین مرتبہ مستحب ہے جی. جی. میں بدری منی حاضر تاریہ بابر مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں مفتی صاحب میرا کے بارے میں یہ سوال ہے کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں آپ مجھے اس کا کوئی مجھے بتا دیں کہ میں جب سے جلد حج پر جا سکوں آپ میرے اور میرے گھر کے والے مقصرت کی دعا فرمائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ جی میری بیٹی ہیں اللہ تو دعائی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اسباب بنائے تو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ رب العزت میں بھی حاضری ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوں تو بنیادی چیز تو بلاوا ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہی حقیقت کہ جنہیں بلائے ہیں مصطفی نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں ہماری تو, تو اصل نہدت ہی اصل ارادہ ہی حضر الصلاۃ اسلام کی بارگاہ میں حاضری کا ہے کی تو ان شاء اللہ اللہ نے کروا دینے ہیں اور کروا بھی دیا الحمدللہ مجھے تو سعادت بھی حاصل ہے اللہ کا فضل احسان ہے آج کا تو دعا کرتے کو کوئی مل جائے گی السنت نے سنت بڑی پیاری بات کہی ہے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے نظر کرم فرمائی اس پر احسان کیا شیش کا سامان کیا بخت نے در پر آ کر بخش کا سامان کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے آپ سب کے ہمارے حاضرین موجودین۔ ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے کے جملہ اسلامی بھائی ہمارے کیمرہ مین اسٹینٹ کیمرامین ہمارے ایم سی آر پی سی آر والے او بی والے آڈیو والے ای این جی والے پروڈکشن والے ہمارے معاونین خادمین الیکٹریشن ایڈمن والے جتنے اسلامی بھائی اس میں شامل ہیں آپ کال کرنے والے میسجز کرنے والے اور مدنی چینل دیکھنے والے اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے آمین, آمین, آمین نبی امین صلی اللہ سلم جی جی یہ بھی پوچھا تھا کہ وظیفہ بتا دیں شاید کچھ اس طرح کا یعنی روحانی علاج چلیں اگر نہیں پوچھا تو چلو بتا دیتا ہے کہ امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ مدینے جانے کے لیے جو ایک وظیفہ مرتب فرمایا بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے مجرب ہے کہ خاص طور پر جمعہ کے دن اور کسی بھی دن بھی کیا جا سکتا ہے جمعہ کے دن اثر تا مغرب جو ہے وہ یا اللہ یا روشمان یا رشیم یا اللہ یا یا یہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب میں چند منٹ باقی رہ جائے تو یہ پڑھنا بند کر دیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کی جائے امیر سنت نے اس وظیفے کا نام رکھا ہے مدینہ مانگ لو جی ان شاء اللہ وظیفہ بھی کریں خیر ہوگی انشاءاللہ جی مزید کالز ہیں جب تک مزید کال کی باری آتی ہے ہم مزید مزید پھوٹ سن لیں جی اسی خطبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایوہ الناس اسمعوا قولی اسمعل کو ان کل مسلمین اخل مسلمین و ان اخوتن اللہ و یعنی اے لوگوں میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھو تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی, بھائی ہیں۔ پھر یعنی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یعنی یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ دوسرے کی چیز لینا اس میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو روڈ پہ جا رہی یہ ٹھیلے ہیں یا دکانیں ہوتی ہیں کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں سے اٹھا کے کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں تو یہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے طریقے تار... سے جو چنے بھون رہے ہوتے ہیں چنے بھون رہے ہیں مکئی بھون رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور جن کے فروٹ وغیرہ ہوتا ہے انگور ہے اس طرح کا آلو بخارا ہے اس طرح کا جو فروٹ ہوتا ہے اس کو ایسے ہی مطلب انگور ہیں سندر کھانی انگور اچھے قسم کے ہیں ان کو دو چار دانے ایسی ہی اٹھا کے جیسے وہ کھا لیے یہ ہوتا ہے اس میں دیکھیے یہ بالکل پکوڑے کہیں بند رہے ہیں جیسے بارش کا موسم ہے دکانوں پر پکوڑے بن رہے ہیں فرینچ فرائز بن رہے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ بعض لوگ تو شیشے میں رکھتے ہیں ایک تو چلو وہ گندگی سے جو وہ بچے رہتے ہیں دوسرا لوگوں کے ہاتھ سے بچے رہتے ہیں لیکن جنہوں نے معاملہ اوپن رکھا ہوتا ہے ادھر گئے تھوڑا ایک پکوڑا اٹھایا وہ کھا لیا ڈرائی فروٹ اچھا ڈرائی فروٹ والوں کا بھی نہیں ڈرائی فروٹ تو وہ نہیں وہ بھی آگے خشک میں بعض جو بادام ہوں گے پستیں ہوں گے اخروٹ ہوں گے وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے جہاں ہاتھ بندہ پہنچائے گا تو ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا انہوں نے بھی شروع میں یہ چنے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہی رکھی ہوتی ہیں آدھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اس طریقے سے لینا درست نہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ چکھنے کے لیے معلوم کرنا کہ پتا چلے کہ کیا چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہونا چاہیے کہ اس طرح نہ ہو کہ آپ آئے ہیں اور آپ چک اٹھا اٹھا کے چکھے جا رہے ہیں چکھے جا رہے ہیں ایک تو اول تو بغیر اجازت کے ہونا دوسرا یہ کہ اجازت لے بھی رہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے لینا مقصود ہے صحیح. ایسا نہیں کہ جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں کھا لوں تو یہ تو سوال ہے صحیح. اور سوال حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ اٹھا کے آپ کوئی بھی چیز خا, کسی کی کسی سے پوچھ کے کھا لیں آپ نے لینا ہے اس سے لینے کی نیت ہے آپ کی کہ اس کے لیے صحیح آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ اس کو چکے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اتنی چکے کہ جس سے آپ کو اس کا ذائقہ پتہ چل جائے یہ نہیں کہ آپ اس کے سارے کے سارے دانے جتنے لینے اتنے آپ چکی رہے وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کی اجازت نہیں دیکھا جی وہ اس میں تو یہی ہے دو تین پر جائے میں سردی کے ایسا ہوتا ہے نا بم پلی والے مونگفلی کھانا ہی کرنا تو یہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ نے بارے میں فرمایا کہ کسی کی بھی کوئی چیز جو ہے جب تک اس کی دل کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک نہیں لینی چاہیے ورنہ یہ گناہ کا کام ہے اس کو ظلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر اسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ومن تکون آخرت نی اطہ فی کلبی و ہی, ہی رویم یعنی پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ومن تکن دنیا نیت یج اڈل ہُ فقر ہوں بہین یعنی جو بندہ اس کی نیت دنیا ہو کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کا مقصد دنیا کا حصول ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی فقر و اجلاس اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے آئے یعنی آئے وہ پریشان ہی رہتا ہے کہ بس اس کا مقصود دنیا ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پھر دنیا اس کے آگے آگے بھاگے گی اور, اور, اور بزار یہ بزار پریشان بزار بزار بزار ہی رہے گا اللہ اللہ اور یہ فرمایا کہ ملے گا اس کو وہی جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اور فرمایا کہ جس کی نیت آخرت ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا Allah. اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی دوسروں سے لا لاپرواہی ڈال دے گا ان دوسروں کی طرف اس کی مال کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو ہو اس کی six. اس کا دل غنی ہوگا اور فرمایا کہ دنیا اس کے پاس گھسیٹ کر آئے گی اپنی ناک رگڑتے ہوئے اس کے پاس آئے گی کہ جس کا مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو کی جس کا مقصود یہ آخرت ہو یہ جو تعلیمات ناڈیشن دے رہے ہیں ساری پہلے ارشاد فرما تھی کیا بات یہ تنبیہ کے طور پر کہ اب سارے جمع ہیں اتنے سارے یہاں پر پہنچے میں اور علماء نے یہ لکھا کہ حضرت اسلاط اسلام کی آواز دور دور تک پہنچ رہی تھی اللہ حوق تو وہ آواز پہنچ رہی ہے تو پہلے ہی یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں حضرت اسلاط اسلام پہلے دے چکے ہیں پرانے پاک کے اندر یہ تعلیمات ساری موجود ہیں اب یہاں پر سب کو اس بات کو پہنچا دینا اور آخر میں یہ اعلان کر دینا کہ بل لکھ تو میں نے تبلیغ کرنے پہنچا دیا ہے شاہد الغائد اب جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک بات کو اتنی دور تک جو ہے بغیر اسپیکر کے آواز میرے اکالسلاسلام کی پہنچ رہی تھی اچھا انہوں نے جو وہ بات کی اس سے ایک کال یاد آیا جنہوں نے یہ کال تیار کیا ظاہر اپنے علیہ صلاحت والسلام کی حدیث سے تیار کیا ہوگا ارب بیمہ قدم اللہ الق تعطیقت دنیا راغی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے اس پر راضی رہو دنیا تمہارے تمہارے پاس گھسیٹتی ہوئی آئے گی اللہ اللہ اگر پیدا ہونے سے لے کر موت تک اگر تین کروڑ مثال کے طور پر ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں تو نہ اس سے کم ہونا ہے نہ اس سے زیادہ ہونا ہے اللہ نے تمہارے لیے جو تقسیم کر دیا ہے جتنی تنخواہ ہے کاروبار کی جتنی آمدنی ہے اس پر راضی رہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا اس میں خود اس خطبے میں جو ایک بات بار بار, بار جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کسی پر ظلم نہ کرے قتل کے حوالے سے یا کسی کا مال دبانے کے حوالے سے یا سود لینے کے حوالے سے کہیں بھی ظلم نہ کرے اس لیے کہ مظلوم کی بدوا سے بچنے کا کہا گیا ہے مجھے ایک حکایت یاد اس میں مختصر سی بنی اسرائیل میں شہد آ گیا سات سال تک بارش نہ ہوئی اور حال یہ ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو یا مردار کو کھانا شروع کر دیا یہ حال ہو گیا اللہ تبارک کا تعالی نے اور یہ حال ہو گیا کہ وہ لوگ دعا کرتے تھے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی تھی وہ صحراؤں میں نکل نکل کر دعا کرتے تھے پروردگار رسل کے حضور حاضر ہوتے تھے مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں اللہ تبارک کا تعالی نے اس وقت کے نبی علیہ صلاۃ السلام پر وہی فرمائیں کہ اگر یہ لوگ یہ قوم پہراؤں میں نکل کر دعا کریں اور ہاتھ اتنے بلند کر لیں کہ آسمانوں کو چھو جائیں اور یہ اس اتنا, اتنا چلیں کہ ان کے پیر گئے اور اتنی دعائیں مانگیں کہ ان کی بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گنگے گونگے ہو جائیں پھر بھی میں ان کی دعا قبول نہیں کروں جب تک کہ یہ مظلوم کا حق ادا نہ کر دیں مظلوم کا حق تو نبی اس وقت کے اللہ کے نبی نے جب یہ پیغام اپنی قوم کو دیا اور قوم والوں نے جب مظلوم کا حق ادا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن بارش نازل فرما دی اللہ اللہ اللہ سبحان تو مظلوم کا حق دبانا یہ تو بہت کسی کا بھی حق دبانا جب حق دبایا جائے گا تو وہ شخص مظلوم ہو جائے گا کسی بھی حوالے سے ہو چاہے جانی ہو مالی ہو نفسی ہو کسی بھی اعتبار سے کسی کا حق دبانے کی اجازت نہیں ہے مظلوم کی بدعا سے ڈرنا چاہیے مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں مدنی چینل آج جو ہے وہ عرب شریف والوں کے لیے یوم عرفہ ہے اور ہمارے پاکستان میں رہنے والے دیگر ممالک رہنے والے ناظرین بھی فیضان حج مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس عرفات کے حوالے سے بہ بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کو مزین گلسہ تو نہیں ہے جی یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں سبحان اللہ عبدالحبیب بھائی رکنے شورا ہیں ہمارے اور حجاج کرام سے ملاقات بھی فرما رہے ہیں اور حادی جو ہے یہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میری جو ناقص معلومات کے مطابق اللہ اکبر دعائیں مانگ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تبار کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں بھی عطافر میں ہے نا میرے سنت کا شعر میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی اب تو یہ میں عرفات میں آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا, یا الہی نہ کر رد کوئی التجا یا الہی اللہ اللہ, اللہ سبحان اللہ جیب رفاص <تسمت> میں پھر آ گیا یا ہی کرم یا رے یا ربنا ماشاء دیکھ رہے ہیں آپ پاشی کا نسول مناجات میں دعاؤں میں مصروف ہیں مشغول ہیں مقوف کر رہے ہیں صرف کیا کیفیت ہوتی ہے احرام پاندہ ہوتا ہے عرفات شریف کا میدان ہے کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہے کو گرمی میں کھڑا ہے کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا ہے کبھی سورج کی تپش جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے کیا اس میں عام طور پہ شروع میں تو خیمے کے اندر ہی ہوتے ہیں لوگ خیمے چونکہ بنے ہوتے ہیں وہاں پر لیکن عرفات ایتا ایتا م... میں بھی ہاں میں خیمے ہوتے ہیں مصطلفہ میں عام طور پہ اب تو نیو مینہ وہاں پہ بنا دیا تو وہاں پہ بنا دیتے ہیں وہ خیمے ورنہ مضطلیفہ میں خیمے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک کیونکہ مضطلیفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے مضطلفہ کا تو وقوف رات کو ہوتا ہے اصل وقت تو صبح کے وقت شروع ہوتا ہے صبح شادی کے بعد سے لے کر جو طلوع آفتاب ہے اس وقت تک اس کا وقت ہوتا ہے دس تاریخ کو لیکن اس سے پہلے رات مضطلیفہ کے اندر گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے بڑا منظر ہوتا ہے خاص طور پہ یہ مضدیفہ کا اور اس سے پہلے عرفات کا موقع یعنی اس میں بس بندہ اگر کیفیت بنا کے رکھے تو اس کے اپنے ہی لطف ہوتے ہیں جو زبان سے بیان نہیں کیے جا سکتے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وقت گزرتا ہے تو دھوپ کی شدت میں کمی آتی ہے تو پھر وہ اوپر کا جو خیمے کا چھت جس کو کہہ آپ اس کو کھول دیتے ہیں لوگ اللہ اللہ یا بعض اوقات یا جا باہر آ ہیں آجات باہر, آجاتے باہر, باہر, باہر آجاتے کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے دعا اگر باہر جگہ ہوتی ہے باہر آ جاتے ہیں بعض اوقات خیمے کے اندر گلی ٹائپ کی بنی ہوتی ہے کہ اس میں اتنے حصے کے اندر پردہ نہیں ہوتا چھت کا تو پھر وہاں کے چھت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں آسمان کے آسمان کے نیچے آج اسی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ ہم بس کھلے آسمان تلے سرے ہمارا تیری بات تو یہ وقت ہوتا ہے کہ بس جس میں کیفیت ہوتی ہیں تو بندے کو ایسے افراد مل جائیں جیسے یہ بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں تو اور اس کے لیے اس کے اندر ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بس کیفیت ہی ہوتی ہے جس کو بیان, بیان کرنا نہیں جید ممکن جید. نہیں ہوتا کہ بندہ بیان کر سکے یاد ہی آتا ہے کہ اللہ تبارک مطالعیٰ جلد دوبارہ وہ مناظر دیکھنے کی, کی, کی, کی توفیق عطا فرمائیں بہت اچھی بات کی کہ جو ہے وہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اللہ والے ہیں وہ تو اکیلے بھی اگر بیٹھے ہوں گے تو جو ہے ان, ان پر کیفیت تاری ہوگی اگر عوام الناس کی بات کی جائے تو حسان بھائی نے اچھی بات کی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائے کہ اگر اکیلا رہے گا تو شیطان کی وسوسوں میں جو نا مطلب دعا نہیں کر پائے گا ادھر ادھر کے کاموں میں پڑ جائے گا صحیح. اگر اللہ والوں کے ساتھ مل جائے گا اور یوں کہیے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ مل جائے گا تو دعاؤں میں مصروف رہے گا جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عبد بھائی دعاؤں میں مصروف ہے مناجات میں مصروف ہیں تو م. اچھی صحبت میں رہنا چاہیے جو مقوف عرفات کا وقت جگہ ہے نا ابیول جگہ م. یہ جبل رحمت کے دامن کے اندر ہے کہ سیاہ پتھرواں بچھا ہوا ہے اب ویسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس دامن میں کھڑے ہو کر حضر الصلاۃ اسلام نے خطبہ ارشد فرمایا سارا خطبہ حضر الصلاۃ اسلام نے وہیں اونٹنی پر کھڑے <سلام> ہو کے فرمایا لیکن امیر علیہ فرماتے ہیں کہ جبل رحمت کو اپنے دامن میں رحمت میں لیتے ہوئے حضر الصلاۃ اسلام نے خطبہ آپ <سلام> کے <سلام> <سلام> انداز ہیں <سلام> اپنے خوبصورت تو وہاں حضر الصلاۃ اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا علما ایک تو وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہاں جمع ہونا وہاں قریب سے قریب ہونا یہ افزا لے لیکن برال اس کے لیے کہ جس کو ان چیزوں کا تجربہ ہو جو نیا گیا ہے یا جس کے ساتھ گھر والے ہیں افراد ہیں فیملی کے تو پھر وہ اپنے ہی خیمے کے اندر دعا کرے اسی میں اس کے لیے آسانی ہے ورنہ وہ آگے جائے اس کو راستہ ہی پتہ نہ ہو تو واپسی خیمے میں پہنچنا اس کے لئے مشکل, مشکل ہو جائے, جائے گا یہ پریشانی اس کو ہو جائے گی لیکن علماء نے اس کو افضل قرار دیا کہ اس مقام پہ, پہ پہنچ کے اگر کوئی دعا کرتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہی کہ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے اس مقام پہ جو ہے وہ مقوف کیا اور وہیں حضرال السلاۃ وسلام نے دعائیں کی دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نبی حضرت سعدین خضر علیہ اور حضرت سعیدنا عیسا حضرت سعیدین الییاس علیہ یہ دونوں ہر سال جمع حج کے لیے جمع ہوتے ہیں آب زمزم پیتے ہیں اور یہاں پر وکوف عرفہ میں اس مقام پہ جمع ہوتے ہیں قریب ان کے قریب کھڑے ہو کے بندہ دعا کرے گا تو یہ دعائیں اس کے لیے زیادہ اس کی قبول ہوں گی پھر اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں حلق کر کے وہاں سے جڑا ابن عباس صدی اللہ تعالم کی روایت ہے یہ تو وہاں سے جدا ہوتے ہیں اور اگلے سال ملنے کے لیے پھر ارادہ کرتے ہیں کہ اگلے سال دوبارہ یہاں پر ملیں گے تو وہی کہ ان کی قربت حاصل ہوگی علماء نے اس بات کو لکھا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے غائل دعا کے اندر وہ مقامات کے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اس میں سے وہ مقامات لکھے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں تو ویسے تو عرفات کے اندر اللہ کے بہت سارے نیک بندے موجود ہیں سارا عرفات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو مظہر ہوتا ہے اس وقت لیکن یہ مقام خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس مقام پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو جگہ تو ملتی نہیں عام طور پر وہ پوری گھری ہوئی ہوتی ہے وہ جگہ پہلے سے لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس پر لیکن بہرحال افضل ترین مقام یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ حضرت اصلاح اسلام نے اس مقام پر یہ تاریخ خطبہ شاہ فرمایا تھا اور اللہ کے دو نبی بھی یہاں پر جمع ہوتے ہیں اسی طرح پندرہ مقامات لکھے ہیں کتابوں میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن مفتی صاحب کی بات بڑی زبردست ہے کہ وجہ وہی ہے کہ جہاں آقا کریم علیہ سلاۃ اسلام نے دعا مانگی جس طریقے سے مطاف کے اندر بھی کچھ خاص جگہیں حجر اسود کے پاس اور رکن سے حجر اسد کے درمیان مستجاب اور مقام ابراہیم اور حضرت کے درمیان اور ملتظم ارفات منا, منا میں یہ جگہ عرفات میں یہ جگہ تو اس طرح پندرہ مقامات لکھے جہاں دعاؤں کی قبولیت ہے اور عرفات کا بھی میں ذکر ہے اور وجہ وہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلاۃ والسلام نے چوکے یہاں دعا مانگی اللہ تبارک کا و تعالق کو نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کا وقوف اور آپ کا دعا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اس جگہ کو ہی مستجاب قرار دے دیا گیا ہے بات لکھی ہے عالمت نے کہ جو مقامات لکھے اس میں سے ایک مقام لکھا مواجہ شریف حضور حضورات اسلام, اسلام, اسلام کے مواجہ شریف کے پاس دعا تو فرمایا کہ امام جذری فرماتے کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو دعا قبول اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کے نامے بلکہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تلا جن کا مزار اقدس جو ہے وہ بغداد شریف کے اندر ہے کل زمین کے تہے میں جا کر چوتھی یعنی چار منزلیں آپ کو نیچے اترنا پڑے گا ان کے مزار پہ جانے کے لیے گوشپ کرتی ہے اللہ تعالیٰ چڈا غابیما بنی ہوئی ہے قریب نے تو اس کے حوالے سے خطیب بغدادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اور امام ظہبی نے خود علامہ شامی نے سب نے یہ لکھا کہ یہ جگہ جو ہے دعا کے لیے مجرب ہے کہ یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے تو امام ظہبی نے وجہ یہ لکھی کہ اس مقام پر اللہ کے ولی موجود ہیں اور جہاں اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو یہاں پر اللہ تبارک و اطلاع دعا قبول فرما تو جب اللہ کا ولی موجود اس کی موجودگی میں دعا قبول ہو رہی ہے تو پھر اللہ کا نبی اللہ علیہ الصلاۃ اسلام موجود ہو تو وہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو اس لیے دعائیں خوب کرنی چاہیے دعاؤں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے امام علیہ سنت کی اس کتاب فضائل دعا کو پڑھیں آپ کا جو ہے وہ ذوق تازہ ہوگا دعا مانگنے کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی بلکہ ایک حدیث پاک ہے جو اللہ حضرت امام علیہ سنت نے فطاب اور رضوی کی نبی جل کے اندر نقل کی کہ اللہ تبارک و مطالعہ کے ایام کے نفحات ہیں کچھ اوقات ہیں کہ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمائے کہ ان اوقات دعا مانگا کرو کہ جن کو ان اوقات میں دعا مانگنا مل گیا تو کبھی بھی اس کے لیے بدبختی نہیں ہوگی اللہ اکبر تو ایسا مقام کہ جہاں آپ جمع ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہیں جہاں دعائیں قبول ہی قبول ہو رہی ہیں اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہر دعا جو گناہ والی نہ ہو اس کو قبول فرماتا ہے تو ایسے مقام پہ دعا سے محروم یہ نہیں رہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں وقت جو ہے یہ بھی گھڑی بتا رہی ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے کال ہے ایک اس کو شامل لیتے ہیں. جی محمد زبیر اختاری ہند کرناٹک ہوگلی سے کر مفتی صاحب کے بارے میں سوال عرض کہ حضور نو عرفات کا جو روزہ روزے کی فضیلت ہے وہ وہاں کی نو کی تاریخ ہے یا یہاں کی ہند کی نو کی تاریخ ہے برائے مدینہ برائے مدینہ اس کا جواب ارشاد فرمائیے جزاک اللہ و خیرو احسان ہند میں بھی ابھی زلحج کی وہی تاریخیں چل رہی ہیں جو ہمارے پاکستان میں برابر برابر چل رہا یہ اصل میں ایک واٹس اپ وائرل کیا گیا ایس ایم ایس وائرل کیا گیا جس کا کل بھی ہم نے سلسلے میں بھی جواب دیا تھا اور امیر اللہ سنت نے بھی مدین مذاکرے میں جواب دیا اس کا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یا تو شہرت حاصل کرنے کے لیے یا فتنے پیدا کرنے کے لیے نئی سے نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں ان کو یہ نئی باتیں جو ہے نا نظر نہیں آتی اب مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ ہر علاقے کے اپنے اوقات کا اعتبار ہوتا اور یہی ہے کہ اصل اعتبار رویت ہلال کا ہے جب آپ کے یہاں پر رویت ہلال ثابت ہوئی ایک دن بعد عرب شریف کا ایک دن پہلے ہی ہو گیا تو اب یہ جو ہے وہ وائرل کر دیا گیا کہ بھائی یہ جو عرفہ ہے وہ حاجیوں کے جمع ہونے کا دن ہے لہذا جو روزہ رکھا جائے گا وہ حاجیوں کے جمع ہونے کے دن رکھا جائے گا یعنی عرب شریف کا لحاظ کرتے ہوئے پاکستان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا یا ہندوستان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے ہر جگہ کا اپنا اعتبار ہوتا ہے جس طرح نو تاریخ کو یوم عرفہ بولتے ہیں تو دس تاریخ کو یوم نحر بولتے ہیں جی تو پھر آپ اگر یوم عرفہ وہاں کا اعتبار کر رہے ہیں تو پھر یوم نحر وہاں کا اعتبار کریں اور کلی قربانی کر دیں پھر آپ لسمت فرمایا کہ خود لوگ خود ہی بتا دیں گے کہ پھر ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے جو قربانی کی ہے وہ آپ کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو یوم نہار یوم عرفہ ہر علاقے کے اپنے اعتبار سے ہوگا جو فضیلت حاصل ہوگی وہ اپنے یہاں کی رویت ہلال کے اعتبار سے ہوگی تو آپ کے یہاں جس دن نو تاریخ ہوگی وہی آپ کے لیے یوم عرفہ ہے جس دن آپ کے یہاں دس تاریخ ہوگی وہی آپ کے لیے یوم نہار ہے تو آپ نے جو روزے کی فضیلت حاصل کرنی ہے وہ اپنے علاقے کے عرفہ کے دن کے اعتبار سے حاصل کرنی ہے میں تو حیران صدر یہ لوگ ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں اور جو چھوڑ دینا وہ چھوڑ دیتے ہیں جو آگے پھیلانے والے ان کی بھی کمی نہیں ہوتی ایک ہی میسج جو ہے وہ چھ چھ ساتھ سات نمبروں سے جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اور مطلب سمجھ میں نہیں آتی یہ مجھے یاد آیا پیپروں کے دن جب آتے تھے تو کچھ یعنی ایک حوا سے چلتی تھی جیسے پیپر لیک ہو رہا ہے میٹرک کے پیپر ہیں جیسے تو وہ یوں جلتا تھا کہ یہ پیپر جو ہے وہ گیس آ رہا ہے گیس پیپر آ رہا ہے تو وہ لیک ہوتا تھا اچھا اس میں کیا ہوتا تھا اس میں وہ لوگ جو کرنے والے تھے انہوں نے بتایا کہتے گورے قریب بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے ایک میسج بنا کر ایم خام کا ایک تو وہ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اپنی طرف سے بنا گری وہ جو ہے وہ آگے چلا دیتے ہیں اور یوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تو یہ انداز وہ پیپروں پہ سنا تھا آج, آج آپ دیکھیں نوبت کہاں تک <سلام> کہاں پہنچی کہ لوگ جو ہے مذہبی معاملات دینی معاملات کرنا <سلام> چاہیے ہم دکھ... آلو بھی خریدتے ہیں نا تو ایک سوچ سمجھ کے خریدتے ہیں کہ کہاں سے خریدنے ہوتے ہیں جی تو جب دین کا معاملہ آتا ہے نا تو دین کے معاملے میں سب چلنا ہمارے یہاں چلا لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں فرمایا فسٹ الو ان کو لا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھیں علم والوں سے پوچھیں تو اس لیے جب اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ پہلے علم سے رابطہ کر لیں اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ کو جواب نہیں مل پا رہا تو آپ پر اس چیز کو آگے بڑھانے کس نے واجب قرار دے دیا آپ نہ پڑھائیں اس کو آگے مسلمانوں کو جو طریقے کا جو طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے وہ اسی پر آپ کاربند رہیں جب تک کہ آپ کو کسی اتھنٹک ذریعے سے آپ کو واقعی کوئی سنی سیول عقیدہ مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی واقعی بات اس طرح ہے تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں مدینہ مدینہ سرب خطبے کے حوالے سے آخر باتیں ہیں بس آب وہ آخر کے اندر جب حضر الصلاط اسلام نے یہ فرمایا کہنی و ما ان تم کہ تم مجھ سے باتیں دریافت بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو انہوں نے صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی کہ نشد ان کا بلک تھا وہ ادئیتا و نصحتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا اس کو ادا کر دیا اور خلوص کی انتہا کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے اپنی جو تبلیغ تھی اس کا کام پورا کیا آپ نے اپنی تبلیغ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی اور یہ عقیدہ ہے لازمی عقیدہ ہے واجب انبیاء کرام علیہ اسلام کے حوالے سے کہ جس چیز کے پہنچانے کا کسی بھی نبی علیہ السلاط اسلام کو حکم ہوا انہوں نے اس میں سے ایک کڑیمہ بھی ایک حرف بھی چھپایا نہیں آگے پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظیم دائی تھے عظیم مبلک تھے آپ کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ آپ کے جو کریمات ہیں آپ کی جو گفتگو ہے ایک ریاض سے یہ غیر متناہی ہے یہ حصر کے اندر ایک دائرے کے اندر نہیں آ سکتی اس لیے کہ آپ کے پاس وفود آتے تھے ڈیلیگیشن آتے تھے مختلف قسم کے اور آپ بار, بار بار بار بار تبلیغ کیا کرتے تھے تو اگر اس کا لحاظ کریں گے تو انسانی گفتگو ایک دائرے کے اندر نہیں آ سکتی لیکن ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو محصور ہے اس کا دائرہ یعنی اس کو نقل کیا گیا ہے تو اس حوالے سے علماء نے ارشاد فرمائے مختلف اقوال ارشاد فرمائے ایک کال کے مطابق حضر الصلاۃ اسلام کی جو قریمات ہیں وہ ساٹھ ہزار کے قریب ہیں یہ ساٹھ ہزار نصیحتیں ساٹھ ہزار گفتگو حضور علیہ اسلام نے فرمائی ہیں احکام بیان کیے اس میں سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تین ہزار ایک کے مطابق اور ایک کے مطابق پانچ ہزار وہ ہیں جو احکام سے تعلق رکھتے ہیں نماز روزہ زکوات وغیرہ اور پچپن ہزار کے قریب علماء فرماتے ہیں کہ جس میں حضر الاصلاط اسلام نے اخلاقیات بیان کی اللہ کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضر الاصلاط اسلام نے اخلاق کے اوپر بہتر بنانے کے اوپر کتنی توجہ ارشاد فرمائی جی اور کتنی آپ نے اس پر تربیت فرمائی تو حجت الوداع کا یا حجت الوداع کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جام احکام شریعہ پر عمل کریں اللہ کے حقوق کو ادا کریں بہت بڑا اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے کی خرابیوں سے بچتے ہوئے حقوق و عباد کو بھی پورا کرتے رہے مدینہ مدینہ اللہ دلالہ قرآن فاق میں رشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَى ان هُوَى اِلَّا وَحْيُن يُوحَى آپ علیہ صلاۃ وسلام جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے یہ وہی بولتے ہیں وہی فرماتے ہیں جو ان کو اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی جاتی ہے خطبے میں بار بار ایک بات آ رہی تھی قطب میں نے پہنچا دیا آپ دیکھیے کہ کتنا بدرج اتم جو ہے کتنے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی نصیحتیں فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر ترغیب بھی دلا رہے ہیں فلیب کہ حاضر کو چاہیے کہ غائب تک پہنچا دیں جہاں جہاں جائے میری باتیں جو میں اللہ تعالی کی طرف سے لایا ہوں یہ ان کو پہنچا دی جائے گویا کہ ہمیں جو ہے وہ ادھر بھی اور جو ہے نا ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ نیکی کی دعوت عام کی جائے بلے وہ ولو آیا پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت کے حوالے سے جو باتیں ہمیں معلوم ہے وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دیں خطبہ سننے کے بعد اور اس سلسلے کے اختتام پر یہ عرض کروں گا کہ یقیناً حج کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور حج نہ کرنے کی واعدے بھی ہیں نبی پاک علیہ صلاح وسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے تو آج جو مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ ہم آئندہ سال حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں ذہن بنا لیں نیت کر لیں اور آئندہ سال فارم بھر کے حج کا سلسلہ کریں کیونکہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور یہ وہ عبادت ہے جو سال میں ایک بار ہی مخصوص ایام میں آتی ہے ہماری مرضی کے دنوں میں نہیں آتی اللہ نہ کرے اگر بغیر حج کی دنیا سے چلے گئے تو پھر نبی پاک علیہ السلط والسلام کی وعید سامنے ہے اور حج یہ کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے حج ہو یا عمرہ ہو کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے سارے گنا بخش دیے جاتے ہیں ایک حج اور دوسرے حج کے درمیان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے حج کرنے والا ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گنا باقی نہیں, نہیں رہا ہے تو اس میں کسی طرح کی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے مدینہ مدینہ مدنی چند کے ناظرین عبدالحبیب بھائی کا ایک بہت پیارا پیغام ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہے میڈیا میں اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین اس وقت ہم عرفات کے میدان میں موجود ہیں اور امیر علیہ سدنت نے جو رفیق الحرمین میں وظائف لکھے ہیں وہ وظائف حاجی پڑھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے نماز ظہر ادا کی ہے انفرادی عبادت اور انفرادی وظائف کا وقت ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد اجتماعی دعا کا سلسلہ بھی ہوگا اور امید ہے اس کے مناظر بھی آپ مدنی چینل پر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں گے اللہ کریم ہم سب کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے اور ہے بھی الحمد کئیوں کو کہ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل عرفات کی طرف لگے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں یہ مناظر دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بےتاب بھی ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس در پر آنے کو تڑپ رہے انہیں بھی آئندہ سال عرفات کی حاضری نصیب ہو حج کی سعادتیں نصیب ہوں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جو یہاں لاکھوں لاکھ حاجی موجود ہیں اللہ سب کا سفر قبول فرمائے کریم اس مبارک میدان کے صدقے اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اس وقت دنیا میں موسم کا ایک ایسا تغیر آیا ہوا ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں سیلابی اور طوفانی صورتحال ہے اللہ کریم امریکہ ہیوسٹن کے اشقان رسول کی خیر فرمائے ممبئی میں موجود مسلمانوں کی خیر فرمائے آج کراچی میں سن رہے ہیں بہت شدید بارش کا سلسلہ ہے اللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی خیر فرمائے عالم اسلام کا بول بالا فرمائے ہماری دعوت اسلامی کو ترقی تا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے جی ہماری بھی دعا ہے ہم سب کی دعائیں اللہ تعالی خیر کی بارش عطا فرمائے آمین آمین بارش آمین کے مضر اثرات سے محفوظ فرمائے جن پر آزمائش آ اللہ اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں بہترین نئے عمل بدل اللہ عطا فرمائے آئیے اسرات اسلام بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اگلے سال اللہ کریم ہمیں یہ مبارک لمحات اور یہ مبارک ایام عرفات شریف میں دیکھنا نصیب فرمائے حبیب صلی صل اللہ ya nabi salavah lain حبي ثنا بن كرك ونوا طول عليه علينا من سنيه الثوال وذبح شكروا علينا مدع سولا یعن بھی سلا بلیک یار سو سنا بن گئی ابھی سنا بلیکا سور با بلا اکا جان کر کافی سہارا ہے Amen. Yeah. Yeah. مدنی چینل دیکھتے رہیے سلول الحبیب صلی سلو اللہ تعالی عالم